ہزار مرتبہ درود پاس پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے صلی صل اللہ, صل اللہ علیہ وسلم مرحبہ الحمد للہ ہم سلسلہ میں حاضر ہیں اور آج سلسلے کا موضوع جو ہے نرمی اور آسانی میں جیسا کہ آپ کے علم احمد عنی چینل کے ناظرین اس سلسلے کی ایک بہت بڑا پلس اور خوبی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعور کے نگران حاجی محمد عمران مدلا العالی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور کیونکہ لبیک کہتے ہیں وہ تو ہم سوالات کرتے ہیں وہ لبیک کہتے ہوئے جواب دیتے ہیں میں حاضر ہوں تو ہم بھی سوالات کریں گے انشاءاللہ عزوجل اپنا جو موضوع ہے اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے اس پہ مدنی پھول بھی لیں گے نگرانی شعرہ سے اور آپ کو بھی اس میں پیشکش ہوتی ہے آپ کو بھی اجازت ہوتی ہے مدنی چینل کی اسکرین پہ آپ واٹس ایپ کے فون کالس کے اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر دیکھ رہے ہیں آپ بھی فون کر کے واٹس ایپ کر کے اور تحریری پیغامات کی صورت میں نگران شعرا سے اگر اس موضوع کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ عزوجل اللہ پوچھ سکتے ہیں نگران شعرا کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور اپنے مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے ہماری رہنمائی بھی عطا فرمائیں گے اور کن کن معاملات میں کس کس طریقے سے نرمی کرنی چاہیے آسانی دینی چاہیے انشاءاللہ عزوجل اللہ اس پہ بھی رہنمائی لیں گے اس سلسلے میں مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں ان اللہ جو ممکنہ صورت ہوگی اس صورت میں انشاءاللہ شاء اللہ سیگمنٹس بھی شامل کیے جائیں گے آج کے دن کی خصوصی دعوت اسلامی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ آج الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے حفاظ اور ناظرہ قرآن ختم کرنے والے مدنی منوں کو دستار دی گئی ہے آج ان کی تقسیم اسناد کی محفل تھی جٹی میں ذکر ناد تھا اس حوالے سے نگرانے شروع کا اس میں بیان بھی ہوا انشاءاللہ ان سلمان بھائی مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے دعوت اسلامی کا مختلف جو شعبہ جات ہیں اس میں مدرسۃ المدینہ ایک بڑا بنیادی اور بڑا پیارا سا شعبہ ہے اور میں یہاں پہ بات کہہ دوں سلمان بھائی انٹرو سے مطابقت رکھتی ہے نہیں رکھتی جس وقت میں آ رہا تھا تو ہمارے عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ کے سیکنڈ روڈ سے میں آ رہا تھا تو تقریباً کافی دور سے نا میری چہرے پہ آ گئی چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی پھر میں نے یو ٹرن لیا میں مسکراتا مسکراتا آیا اور جب سیزان مدینہ میں آیا پھر مدنی چینل پہ آیا تو مجھے ایک اسلامی بھائی نے ہمارے مفتی شیخ اسلامی بھائی ہوں. وہ کہنے لگا آج آپ بہت مسکرا رہے ہیں میں نے بولا یہ مسکرانا جو ہے بلا وجہ نہیں ہے آج میں اپنا روشن مستقبل دیکھ کر آ رہا ہوں ہزاروں کی تعداد میں مدنی منع یہاں سے جا رہے تھے تو جنہوں نے حفظ بھی کیا ہے بازوں نے اور بعضوں نے جو اس میں سے قرآن پاک ناظرہ ختم کیا تو انشاءاللہ اس شعبے کے حوالے سے دعوت اسلامی کیا ایفرٹس ہیں یہ شعبہ کن حالات میں شروع ہوا کس طریقے سے اسٹرگل کرتے ہوئے اسے اتنی بلندی تک پہنچایا اور اس کا یہ امیج کس انداز پہ قائم ہوا انشاءاللہ شاء اللہ نگران شورا سے یہ بھی پوچھیں گے سلمان بھائی آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے آپ کیا موضوع آج کا ایک ایسی پیاری خسرت ہے ایک ایسی پیاری عادت ہے جو اللہ تبارک وطلی نے اپنے خاص بندوں کو بطور خاص عطا فرمائی ہے اور وہ خصلت ہے وہ وصف ہے نرمی سبحان اللہ نبی کریم عفر رحیم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی عظمت شان اور رفعت بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تبارک وطیٰ نے اس وصف کا بیان فرمایا ہے رحمت من اللہ لنت یہ آپ so, okay. کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے اسی طرح مہروز so, بھائی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسا علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو جب اس طرف بھیجا کہ وہ فرعون کو جا کر کے اللہ تبارک وطالع کی وحدانیت کی بات بتائیں دی. اور اس کو نیکی کی دعوت دیں تو اللہ تبارک وطالیہ نے ارشان فرمایا له قولا او يخشا تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے اللہ تبارک وطالعہ کے انبیاء کرام علیہم السلام یہ نرم خوبی بھی کرتے ہیں اور نرم طبیعت بھی ہوا کرتے ہیں اور نرمی ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی طبیعت کے اندر ایک ایسا میگنیٹ پیدا کر دیتی ہے جو لوگوں کو اس کی اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتا ہے جیسے میگنیٹ کھینچتا جیسے میگنیٹ چیز کو کھینچتا ہے ویسے ہی نرمی وہ خوبی ہے جو دوسرے لوگوں کو اپنی طرف کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں اولیاء کرام رحی اللہ اللہ کا مبارک معمول دیکھتے ہیں تو اولیاء کرام کی طبیعت میں بھی ہمیں نرمی نظر آتی ہے نرم خوئی نظر آتی ہے طبیعت کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے گفتگو کرتے ہیں تو بڑے پیارے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں شہ امیر اسنت کی ذات وابرکات کو لے لیجئے اولیاء کرام کا ہم نے یہ انداز دیکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا جو خلاف طبیعت ہے جس کے باوجود اس کو سمجھانا پیار اور محبت کے ساتھ یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے قرآن کریم کی تعلیمات سے دین اسلام کے مبارک جو ایک نظام ہے اس سے فیض پاتے ہوئے اولیاء کرام نے اس کو اپنایا ہے اور امیر اسنت کا ہم انداز دیکھتے ہیں کہ آپ بھی بڑی شفقت فرماتے ہیں نرمی بھی فرماتے ہیں شاید مدنی چینل کے کوئی ناظرین ایسے نہیں ہوں گے جنہوں نے امیرسنت کو اگریسو انداز میں دیکھا ہو بہرحال اسی طرح امیر اسنت کی مبارک آل کو لے لیں جانشین امیر السمت حضرت مولانا حاجی ابو سید احمد عبید ردا ارمدنی حافظہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے ان کے اندر بھی نرمی کا بہت زبردست پہلو ہے کچھ ہی دن پہلے ایک سہمی کا بیان ہے کچھ دن پہلے شہزادہ امیر اسمت سے عام ملاقات ہوئی تو شہزادہ امیر رسمت نے اپنایت کے اندر انہیں بات کہی کہ آپ کا بھی ملاقات کرنا کو ضروری تو نہیں تھا اتنے اسنمی دیگر بھی ہیں بر ملاقات ہوئی وہ چلے گئے اچھا چلے گئے تو واپس بلایا واپس بلا کر کچھ ارشاد فرمایا پھر واپس چلے گئے پھر شہزادہ امیر رسمت جانشین امیر اسنت کا ان کے پاس سعودی پیغام بھی آیا کہ اس دن اگر آپ کو میری بات کی بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں حالانکہ کوئی ایسی بری لگنے والی بات بھی نہیں ایک کاڈنگ کا ماحول تھا یہ ہوتی ہے ایک نرن شفقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر سے مفکور ہوتی چلی جا رہی ہے معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے سلوان میں یہاں پہ میں دو باتیں ارض کروں ایک تو یہ کہ نرمی جو ہے نرمی ایک ایسا وقت آپ نے بازار میں بہت کتابیں دیکھی ہوں گی موٹیویشنل کتابیں ہوتی ہیں فیوچر پلاننگ کے حوالے سے کتابیں ہوتی ہیں کہ دس ایسی عادتیں کہ ان کو اختیار کر لیں تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی یہ پانچ عادتیں ایسی ہیں کہ کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو یہ اس میں آپ شامل کر لیں میں عرض کروں کہ زندگی کا کوئی شعبہ ہو کوئی طبقہ ہو میں ون پوائنٹ ایجنڈا دیتا ہوں ایک مدنی پھول دیتا ہوں اللہ کے کرمس اور رسول کریم ریف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اخذ کرتے ہوئے ارض کرتا ہوں کہ نرمی ایک ایسا وصف ہے کہ کامیابی کے طرف جانے کی جتنی بھی سیڑھیاں ہیں اب وہ دس ہیں بیس ہے پچاس ہے سو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نرمی جو ہے اس کا پہلا زینا ہو سکتی ہے نرمی ہوگی آپ کے اندر تو آپ بسا اوقات دوسری اچھی آدتیں آپ اڈاپٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہوتے کہ آپ کے اندر نرمی نہیں ہوتی آپ کے اندر جب سختی ہوگی تو سخت چیز کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی سخت چیز کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی چاہے وہ اچھی عادت ہو چاہے وہ کیل ہو وہ داخل نہیں ہوتی لیکن جب طبیعت نرم ہوتی ہے تو وہ اچھی باتوں کو وسوخ اپنے اندر سموتی ہے اگر ہم دیکھیں سخت زمین جو ہے وہ زرخیز نہیں ہوتی نرم زمین ہی زرخیز, زرخیز ہوتی, ہوتی ہے ہوا. تو ایک تو یہ بات کہ کامیابی کی جو سیڑھیاں ہیں جو راستے ہیں اس میں ایک بڑا بنیادی راستہ جو ہے بڑا بنیادی عنصر جو ہے وہ نرمی ہے آسانی ہے دوسری بات یہ کہ نرمی کی اہمیت کو ہم سب اس طریقے سے سمجھیں کہ چیزیں اپنی زدوں سے پہچانی جاتی ہیں تو نرمی کی جو زد ہے وہ ہے سختی آسانی کی جو ضد ہے وہ ہے مشکل اب میں ہوں واجد بھائیوں سلمان بھائی ہوں, ہمارے کیمرہ مین پی سی آر کے اسلام بھائی ہوں مدنی چینل کے ناظرین ہو ہمارے ہم میں سے کون ہے کہ جو یہ چاہے گا کہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے ہم میں سے کون ہے جو چاہے گا کہ میرے ساتھ آسانی کا نہیں بلکہ مشکل کا معاملہ کیا جائے تو کوئی بھی نہیں چاہتا جب کوئی نہیں چاہتا تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے دوسرے لوگ بھی اس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کریں گے پھر اگر قرآن کریم کی جیسے آپ نے بھی بات کی دو آیت مبارکہ بھی آپ نے تلاوت کیں میرے سامنے سورہ بکرہ ایک نمبر 185 ہے میں چاہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے کہ رب کریم ہمارے معاملے پہ کیا چاہتا ہے اور وہ ہمیں کیا بات پسند فرماتا ہے رب کریم فرماتا یرید اللہ یوسر یوسرا ولا یورید مل ار اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے جی اور تم پر دشواری نہیں چاہتا اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ رب العزت جب کسی خاندان پر نظر کرم فرماتا ہے نظر رحمت فرماتا ہے میں اس حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں تو ان کے دلوں میں نرمی داخل کر دیتا ہے ان کے دلوں میں شفقت مہربانی داخل کر دیتا ہے اللہ رب العزت کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی نرمی آ جائے اور یہاں پہ ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ سختی جو ہے سختی سختی کی جہاں پہ ضرورت ہے واقعتاً ضرورت ہے شریعت کا حکم ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے اور وہ بھی سختی نہیں ہے حقیقتاً وہ بھی نرمی ہی ہے لیکن ظاہری اعتبار سے اگر سختی لگتی بھی ہے تو اس کی جو شریعت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں مثال کے طور پہ ایک میں مثال دے دوں کہ سردیوں کے موسم ہیں اب یہاں فجر میں اٹھ کر وضو کرنا غسل کرنا نماز پڑھنا یہ تھوڑا سا نص پہ گرا ہوتا ہے تو اب یہ جو ہمیں مشکل لگ رہا ہے یہ جو ہمیں سخت لگ رہا ہے تو یہ حقیقت نہ سخت ہے اور نہ مشکل ہے بلکہ یہ ہمارے نفس کی آلکسی ہے یہ ہمارے نفس کی سستی ہے کہ یہ ہمیں سخت لگ رہا ہے یا مشکل لگ رہا ہے اچھا ایک خوبصورت بات احادیث کے حوالے سے ماشاء اللہ آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں اس پہ روشنی ڈالی ایک جملہ جو آکر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خیر الکلامی ماں کل وزلہ کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے سبحان سبحان یہ ایک ایسا مطلب ایسا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ اس کو جس زاویے سے دیکھیں نرمی کے معاملے میں اس سے بہتر کوئی سٹیٹمنٹ یا جملہ آپ کو شاید کہیں بھی نہ ملے اللہ اللہ اور مل کہیں نہیں ملے گا یہ اس موضوع کا پنچ لائن, جی لائن ہے جی جی جی تو پورے موضوع کی جتنی بھی جہتیں بنتی جی ہیں جی اگر اس کا کوئی کہے کہ جی ایک لائن میں جی جواب دو تو وہ یہ جی جواب جی ہے جو آپ جی جی نے حدیث پا کبھی جی دیکھا پھر دیکھیں نرمی کو جو ہے وہ زینت کہا گیا زینت کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو ڈیکوریشن اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ڈیکوریٹ ہوتی ہے جتنی زیادہ اس پہ زیب و زینت نظر آتی ہے انسان اتنا ہی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اٹریکشن صاحب. آ جاتی ہے جی. تو اب جس شخصیت میں نرمی ہوگی اس میں یہ ڈیکوریشن ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے سلمان بھائی جو جی. جی جی امیر علیہ سنت کی خوبصورت مثال ہے جی. اور دیگر جو اللہ کے نیک بندے ہیں اولیاء کرام ہیں کہ ان کی ان کا جو سب سے پہلا وصف جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں وہ نرمی ہوتا ہے اچھا پھر نرمی کو احادیث مبارکہ میں بھلائی کہا گیا یہاں تک کہ نرمی کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے محبت کی علامت اور نشان کہا گیا تیسروں بار کا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرمی عطا فرماتا ہے سبحان है. اللہ تو یہ, یہ جو چیزیں ہیں مطلب میں زیادہ احادیث اگر بیان کروں اس کے بجائے میں ایک بات کہنا پسند کروں گا کہ آپ اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کر لیں آپ زندگی کے جس شعبے میں ہوں اور آپ جس کیپیسٹی پر ہیں آپ استاد ہیں آپ شوہر ہیں یا کوئی خاتون بیوی ہیں بیٹی ہیں اگر آپ کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے تو یقین مانے کہ آپ کے 50% یا مور دین 50% جو پرابلمز ہیں ایشوز ہیں وہ صرف نرمی کی وجہ سے سالو ہو جائیں گے ہمارے معاشرے میں جو آ, لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ پہلے دو سے تین سیکنڈ میں جہاں آپ نے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے آپ نہیں کرتے اور ان دو تین سیکنڈ میں آپ اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ بات طلاق تک نکل جاتی ہے آپ اگر باس ہیں تو آپ اپنے امپلائی کو جو ہے نا فائر کر دیتے ہیں آپ اگر استاد ہیں تو آپ اپنے شاگرد کو بہت برے طریقے سے مارتے ہیں یا اسے مطلب ہرٹ کر دیتے ہیں تو یہ جو نرمی ہے یہ طبیعت کو انسان کو اور مسلمان کو زینت بخشتی ہے سلمان بینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھیں آپ کے اوساف جمیلہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت بڑا وسط نرمی کا ہے اور آپ نے اس اس مقام پہ نرمی کی ہے کہ شاید شاید نہیں بلکہ یقینا انسانی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ اس موقع پر بھی کوئی نرمی کر سکتا ہے اس موقع پر بھی کوئی دوسروں کو آسانی اور سہولت دے سکتا ہے <تصفح> یہ نبی پاک علیہ سلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا خاصہ ہی ہے یہاں <تصفح> ایک اور بات بھی ہے واجد بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم وسلمہ کا فرمانا رشان ہے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشان فرمایا اے عائشہ اللہ تعالی رفیق ہے اور رسق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے اور اللہ تعالی نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا دیکھیں کیسا پیرا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلمان جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا ایک بات آپ نے فرمان ماشاءاللہ فرمایا واقعی میں نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کے اس موضوع پر فرامین ملتے ہیں میں جو یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں پوری زندگی کو ہم دیکھتے ہیں بیسٹ سے پہلے کی اور بیسٹ کے بعد کی آپ کی 63 سالہ ظاہری حیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نرمی ملتی ہے اس میں رسک ملتا ہے اس میں آسانی ملتی ہے اس میں سہولت ملتی ہے اس میں علم ملتا ہے اس میں توازن ملتی ہے اس میں آجزی ملتی ہے اس میں رحمت ملتی ہے ہمیں ایک تو ہے یہ پریکٹیکل کہ آپ کی عادت مبارکہ ہی یہ تھی دوسری بات یہ کہ صرف آپ نے اپنے عمل پر کفایت نہیں کی کہ بس میں نے کر دیا ٹھیک ہے نہیں بلکہ آپ کی تعلیمات اور آپ کے فرامین جو ہیں یوں تو صحابہ اکرام علیم ردوان نبی پاک علیہ سلاۃ وسلام کے ایک ایک عمل کی پیروی کیا کرتے تھے اس کی نقل کیا کرتے تھے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں تھیں ان کو اپناتے تھے آقا کریم علیہ سلاحت وسلام یا نہ فرمائیں وہ اس کی پیروی کیا کرتے تھے لیکن میرے آقا کریم علیہ اللہ سلام نے خصوصیت کے ساتھ اس چیز کا نرمی کا آسانی کا سہولت کا عفو کا حلم کا بردباری کا ان کے احکامات بیان فرمائے جیسے کہ ابھی پیاری پیاری احادیث مبارکہ کا ذکر چل رہا ہے تو یہ تعلیم امت کے لیے گویا کہ اس میں تاکید بھی ہے کہ میرا عمل بھی یہی ہے اور میری تعلیمات بھی یہی ہیں اور نرمی کے حوالے سے آپ دونوں اسلام نے جو حدیث پیش کری تو میں بھی ایک حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب دیکھیے عبد الواج بھائی نے فرمایا کہ زینت عطا فرماتی ہے خیر عطا فرماتی اب دیکھیے دوسرا پہلو بیان ہو رہا ہے حدیث مبارکہ میں کہ میں یو ہر ذیم ریف کا یو ہر کہ جو نرمی سے محروم کیا گیا <تضحق> وہ ہر بھلائی, آمد بھلائی آمد سے محروم کر دیا آمد گیا کیسی <تضحق> <آمد تضحق> مطلب ترغیب اور ترغیب پر مشتمل یہ حدیث مبارکہ ہے اور پھر ہم معاشرے میں اگر ہم دیکھیں جیسے کہ عبد الواجد بھائی نے کہا سلمان بھائی اس کو تھوڑا ہم ڈیٹیل لے لیں کہ معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم ایک بات کر رہے ہیں اب ہم نے موضوع رکھ لیا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ بھائی انہوں نے موضوع رکھ لیا ہے اب تو یہ اسی پہ گفتگو کریں گے بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے موضوع رکھ لیا اور اب ہم مجبور اور لاچار ہو کر اس پہ گفتگو کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ موضوع ہم نے یوں رکھا کہ اس کی اہمیت اور اس کی جو ہے وہ ظاہر و باہر ہے تو اس کی ضرورت بھی محسوس کی اور ہم نے یہ بھی محسوس کیا کیونکہ مدنی چینل کے جو سلسلے ہوتے ہیں خود دعوت اسلامی کہ جو مقاصد ہیں یوں تو ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے لیکن پھر اس کی جہتے جب ہم بناتے ہیں تو مدنی چینل کے سلسلے پیش کرنے میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھائی چینل کی نشریات ہے ڈبل بارہ گھنٹے ہمیں چلانی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں چلانا ہی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں اب یہ جو ہمارا سلسلہ ہے لمبا مقاصد یہی ہے اس کو بھی تھوڑا ڈیفائن کر لیا جائے مقاصد یہی ہے کہ مسلمانوں کی بلکہ بری انسان کے اندر ایک ایسے مبارک اور صاف جو وہ پیدا کیے جائیں کہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے ہمارا ہم اگر کہیں کاروبار کر رہے ہیں تو وہ خیر و برکت کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے تو اس, اس کے تحت الحمدللہ اچھی اچھی نیتوں کے تحت یہ سارے معاملات ہوتے جی رہتے جی ہیں تو اب اگر ہم نرمی کو دیکھیں ماشاءاللہ جو اسد بھائی تشریف لے آئے ان جی ان کی بھی مدنی پھول ہوں گے یہ بھی ڈسکشن میں آج ہمارے ساتھ شامل ہوں گے نگران مدنی چینل مجلس مدنی چینل تو گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ نرمیوں آسانی تو جی اگر جی ہم اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں دیکھیں مثال کے طور پر اگر ہم ایک گھر کو دیکھتے ہیں تو اس میں میاں بیوی بی کا تعلق ہے ٹھیک جی ہے پھر ماں باپ اور اولاد کا تعلق ہے پھر اس میں آگے بڑھیں تو دیگر رشتے آتے ہیں اچھا پھر گھر سے باہر نکلیں تو آپ کا جو ایجوکیشنل سیکٹر ہے جہاں پہ آپ کی تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہاں پہ استاد اور شاگرد کا تعلق ہے آپ اور آگے بڑھیں جب آپ اپنی معاشی سرگرمیوں جاتے ہیں تو وہاں پہ ملازم کا تعلق ہے اور سیٹ کا تعلق ہے یا پھر آپ کی دکان ہے تو آپ ایک تاجر ہیں اور کسٹمر کا تعلق ہے تو اس طریقے سے تعلقات بنتے ہیں میں ایک موٹی سی مثال دوں کہ آپ ہوں میں ہوں کوئی ہو ہمیں کوئی ایک ایسی چیز لینی ہے جو دس دکانوں پہ ملتی ہے مثال کے طور پر میں ارض کر دوں کہ ہمیں چینی لینی ہے چینی ظاہر سی بات ہے اب میں پاکستان میں دیکھیں تو ایک ہی طرح کی تقریباً چینی ہوتی ہے چینی میں کوئی اتنی خاص کوالٹیز نہیں آتی اور آتی ہوں تو وہ کوئی بہت ہی سو ہزار میں سے کوئی ایک دو بندوں کو معلوم ہوگا نہیں تو نارملی چینی چینی ہوتی ہے اب یہ دس دکانوں پہ ملتی ہے ایم اور ایم تقریباً اس کے ریٹ بھی فکس ہوتے ہیں انہی ریٹ پہ ملتی ہے لیکن آپ چینی کسے لیں گے دس دکانوں پہ مل رہی ہے آپ کس کے پاس جائیں گے اس میں شناسائی کا بھی تعلق ہوتا ہے لیکن شناسائی بھی کب بنتی ہے جب سامنے والے کا اخلاق اچھا ہو اس کی نرمی ہو گفتار ہو مسکراہٹ ہو وہ آپ کو کچھ فلیکسیبلٹی دیتا ہو کچھ نرمیوں آسانی دیتا ہو تو آپ اس کے پاس جا کے چینی لیں گے گویا کہ جو میٹھی بات کرے گا آپ اسی سے جا کے چینی لیں گے تو یہ ایک ہمارا تعلق ہے اگر ہم زندگی کے تمام شعبہ جات میں اس کو فالو کریں اور بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ ابھی ہم بیٹھے میں ایک سکون کا ماحول ہے ایک محبتوں کا ماحول ہے اپنائیت کا ماحول ہے تو یہ بات کریں امتحان گاہ جو ہوتی ہے وہ جب ہوتی ہے جب ہمارے نفس کے خلاف بات ہوتی ہے جب ہمارے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے جب ہمارے مفاد کو ٹھیس پوچھ رہی ہوتی ہے پھر کمال یہ ہوتا ہے کہ بندہ نرمی کو اپنا ہے آسانی آسان نگاہ مدنی چینل ہمارے ساتھ موجود ہیں حضور آپ کا تعلق تقریباً مدنی چینل میں کم بے بیس چار سو ساڑھے چار سو کے قریب قریب اسٹار بھائی ہیں تو وہ آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں لوگ ایک بات سوچتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ نرمی سے کوئی سنتا نہیں ہے کوئی مانتا نہیں ہے اور آپ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ کا انداز بھی ہم نے دیکھا الحمد اللہ مزید برکتیں تا فرمائے تو یہ جو بات ہے کہ نرمی کرنے سے یا نرم بات کہنے سے کوئی سنے گا نہیں کوئی مانے گا نہیں کوئی سمجھے گا نہیں اور بس یوں ہی کام چلتا رہے گا تو اس لیے تھوڑا سٹک بھی جو ہے ہونا چاہیے اور بات کرے تو جائے کہاں کیا فرمائیں گے آپ ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول سننے کو مل رہے ہیں جہاں تک آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کوئی نرمی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو اس کی بات میں وزن نہیں ہوتا یا اس کی کوئی بات نہیں مانتا یہ تو ایک کانسیپٹ ہے اور عموماً ان لوگوں کی طرف سے یہ کمنٹس دیے جاتے ہیں کہ جو اپنے مزاج کو نرم کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے صحیح. تو ایک لیم ایکسکیوز کہہ لیں کہ یار اگر ہم یوں بات نہیں کریں گے تو لوگ کیوں سنیں گے لوگ کیوں مانیں گے تو میں تو یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ خاص طور پر اگر کوئی اتارٹی ہے جیسے کہ آپ نے سوال کیا کسی بھی مقام پر کسی بھی منصب پر ہے اور اتارٹی ہے تو اس کو تو سختی کی ویسی ہی حاجت نہیں ہوتی کیونکہ آلریڈی اس کے پاس تو اتارٹی ہے تو وہ اپنی بات کو تو نافذ کرنے میں ویسے ہی خود مختار ہے صحیح. تو عموما جو اتارٹیز پر لوگ ہوتے ہیں منصب پر ہوتے ہیں تو وہ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اچھا اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہی پڑتا ہے لوگ آخر میں کیا کہیں گے کہ یار اگر بات اصول کی ہی تھی تو ذرا اچھے انداز پر ہی کر دیتے تو اسی کو پھر گلٹی فیل کرنا پڑتا ہے تو اگر کوئی واقعی اتارٹی ہے اور یہ ذہن رکھتا ہے کہ میں سخت بات کروں گا ترش لہجے سے بات کروں گا جب بھی میری بات مانی جائے گی تو یہ ایک لوجیکلی بھی درست بات نہیں ہے اور اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی دنیا بھر کے اندر اگر ہم ایک سروے کرتے ہیں آپ کا بھی مدنی چینل کے ناظرین کا بھی ہزاروں لوگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہوگا اور بڑی بڑی کمپنیز چلانے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ماتحت ہزاروں لوگ कर रहे होते हैं तो تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ جس کے نیچے ایک ہزار لوگ ہیں تو اس کا ٹمپریچر temper ٹین پر ہے लोग हैं तो उसका टेंपरेचर ہزار पर होना चाहिए कोई अगर उससे बड़ी پر का मालिक है اگر اس बिल्कुल بڑی کمپنی کا مالک ہے تو وہ بالکل ہر وقت ہائیپر ہونا چاہیے ایسا تو نہیں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں گے کامیاب لوگوں کو اور جن کی بات مانی جاتی ہے جن کے لوگ فالوئرز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا عکس نظر آئیں گے وہ نرم مزاج نظر آئیں گے وہ اچھی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے ہر وقت لڑتے جھگڑتے ہائپر ہونا ڈان ڈپٹ کرنے والے تو ویسے کامیاب نہیں ہوتے تو <coughs> یہ جو بات ہے کہ اگر میں سختی کروں گا تو میری بات کوئی سنے گا نہیں تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے آ, آ end of the day جا کر جو وہ بےچارے کو خود ہی پھر معذرت کرنی پڑتی ہے مہروز بھائی کی بات دوبارہ ایک دفعہ لینا چاہوں گا کہ تعلقات اور ان میں نرمی کی اہمیت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلقات اکثر اوقات نرمی کی وجہ سے ہی بنتے ہیں مثال کے طور پر رشتہ لینے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے اگر انہیں پتہ چلے کہ یہ صاحب تو غصے کے بہت تیز ہیں تو وہاں رشتہ نہیں ہوتا آپ اگر کہیں مطلب دکاندار ہیں آپ کے پاس کسی نے کام کرنا ہے وہ عریب قریب سے پوچھتا ہے کہ بھائی اس کا مزاج کیسا ہے بہت غصے والا ہے وہ آپ کے پاس کام کے لیے نہیں آئے گا चीज़. آپ استاد ہیں لوگ اپنے بچوں کو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے داخل نہیں کروائیں گے کیونکہ آپ کے آپ کی طبیعت میں جو نرمی کا عنصر ہے وہ مفقود ہے जी. تو ایک تو ہے تعلقات کا استوار ہونا بننا دوسرا ہے ان تعلقات کا پائیدار رہنا ان تعلقات کا قائم رہنا تو یقین مانیے کہ تعلقات کی پائیداری اس میں بھی جو ہے وہ نرمی کا بہت بڑا کردار ہے شوہر اگر غصے والا ہے یا بیوی غصے والی ہے نرمی نہیں ہے دونوں کی طبیعت میں تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا اینڈ آف دا ڈے وہی ہوگا کہ جس کا سب کو ڈر ہے اور سب کو پتہ ہے استاد اگر بے جا سختی کرتا ہے تو کیا ہوگا یا تو وہ طالب علم مدرسہ چھوڑ کے اسکول چھوڑ کر چلا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے تعلیم سے بدزن ہو جائے گا یا پھر وہ کچھ ایسا کرے گا کہ جو خود استاد کی طبیعت کے لیے جو نا ایک ڈیمیج ہو جائے گا جی تو آپ نے بجا فرمایا جی آ, کہ تعلقات کو قائم رکھنا بھی جی نرمی کا تقاضا کرتا ہے یہاں جی پر یہ میں ایک بات ضرور ارض کرتا چلوں کہ لوگوں کا بات ماننا جو ہے وہ آپ کے اصول اور آپ کے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے آپ کا چھا جانا آپ کا سامنے والے کو دبا دینا اس سے نہیں ہوتا آپ اصول پسند ہیں آپ کی پرسنالٹی میں ایک ٹھہراؤ کی کیفیت ہے اور آپ اصول کے مطابق بات کرتے ہیں اور آپ کا عمل جو ہے وہ اگر درست ہے تو لوگ آپ کو فالو کریں گے ورنہ کہیں پر بھی ابھی ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو بہت بڑے گروپ کا جو ہے وہ منیجر لیول کا تھا وہ بہت ہی بڑا ایک گروپ تھا بزنس مین تھا اب یقین کریں اس سے مل کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ بچارا ہوگا یعنی اتنا نرم مزاج یعنی بازار اس کے مزاج کو دیکھے تو کوئی کہہ گیا شاید یہ ایک جو ہے نا وہ ٹھیلا بھی نہ چلا سکے اس کا تو گا اس کی سبزی چھین کے لے جائیں گے لیکن واقعی وہ یعنی ٹھیک ٹھاک بڑی کمپنی کا کامیاب چلانے والا تھا تو امیر اہل کہ اگر نرمی کی وجہ سے لوگ نہ سنتے ہوتے اگر نرمی کی وجہ سے ہاتھ سے اتورٹی نکل جاتی ہوتی اگر نرمی کی وجہ سے لوگ باغی ہو جاتے ہوتے تو پھر دنیا کی اتنی بڑی تحریک چلانے والا نرم مزاج کبھی بھی نہ ہوتا تو امیر لیے سنت کی چونکہ آپ کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں لوگ کیوں فالو کرتے ہیں دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی وجہ آپ کا کردار ہی تو ہے کہ آپ جو بات فرما رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں اور یہ ایک انسانی نفسیات بھی ہے کہ جیسے میں اگر, اگر آپ کو کوئی بات کہوں گا کہ آپ یوں کر لیجیے آپ یوں کر لیجیے کوئی بھی بیاں کر رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والے کا فوری طور پر یہ زین جاتا ہے کہ یہ جو کہنے والا ہے اس کا اپنا عمل اس بارے میں کیا ہے اگر تو وہ عمل اس بارے میں درست ہوگا تو اس کو پھر فالو کرے گا اور اگر اس کا اپنا عمل اس کے خلاف ہوگا تو پھر کوئی بھی فالو اس کو نہیں کرے گا یہ ہوتی ہے کہ نرمی سے بندے کا روب قائم نہیں ہوتا آپ اگر نرمی اختیار کریں گے تو ایک جیسے ایک دبدبہ ہوتا ہے ایک روب ہوتا ہے وہ بنے گا نہیں اب گھر پہ جو ہے وہ باپ اگر نرمی کا مظاہرہ کرے گا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا تو گھر والوں پر کوئی روک دبدبا دب نہیں ہوگا بچوں پر کوئی روک دبدبا نہیں ہوگا آپ نے یہاں پہ سلمان بھائی کی بات میں کہ بھرم قائم نہیں ہوتا ہو ہو ہے نا تو اب اس کا جواب لفظ بھرم بھی بھرا ہوا ہونا چاہیے اصل میں یہ وہ ہے نا کہ ہر چیز میں میانہ روی نرمی اور کمزوری میں فرق کیا جاتا ہے اب نرم مزاج ضرور ہوں لیکن آپ کمزور نہ پڑے یعنی ایسا نہ ہو ایک اردو کا جملہ یاد آیا جدر ہوا ادھر ہوا تو اس مزاج کا اگر کوئی شخص ہوگا تو پھر تو وہ بےچارہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا تو نرمی ہے مزاج کے اندر نہ کہ اصولوں کو پامال کرنے کا نام ہے نہ ہی کمزوری دکھانے کا جہاں جو بات کرنی ہے وہ بھی نہ کی جائے اور جہاں جس کو سرزنش کرنی ہے وہ بھی نہ کی جائے ایسا نہیں تو بیلنس تو ظاہر ہے ضروری ہے ورنہ واقعی بعد لوگ ایسے بھی دیکھیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ مزاج کے واقعی نرم ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا روی سے نیچے ہوتے ہیں نرمی کے معاملے میں کہ جہاں جو بات کہنی ہے مثال ہے ایک طبیعت کہلاتی ہے نفسیات کی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یار فلاں آدمی ہے نا وہ کہتا یار مجھ سے نہیں کیا جاتا یار کوئی بھی مجھ سے بات کہتا ہے کوئی بھی کام کہتا ہے تو یار مجھ سے منع نہیں کیا جاتا اچھا جہاں پر منع کرنا چاہیے وہاں بھی وہ منع نہیں کر رہا ہوتا تو پھر وہ بےچارہ اس نرمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا پھر وہ بےچارا فٹ بال بھی بنتا ہے اور اس کے سارے معاملات ہوتے ہیں تو نرمی ان دا سینس میاں روی کے ساتھ ہو تو یہ ساری خوبیاں ہیں ورنہ تو ظاہر ہے کہ اتارٹی اور جو بھی منصب پر لوگ ہوتے ہیں ان کو جس کو بولتے ہیں اپنی بات کو انڈوس کرنا امیر اہل سندر دامت برکاتہم العالیہ کی طبیعت میں انتہا درجے کی نرمی ہے لیکن اسی درجے کی ایگزیکیوشن بھی ہے اسی درجے کی اپنی بات کو انڈوس کرنا بھی ہے اصول پر عمل کرنا بھی ہے اصول پر عمل کروانا بھی ہے تو اگر نرمی کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی تو اس کو خوبی دیں گی ورنہ تو جدھر ہوا ادھر ہوا والا معاملہ ہے تو پھر وہ بچارہ کہیں کا بھی نہیں رہے گا یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ ایک اسد بھائی کے ساتھ ایک معاملہ ہوا میرا تو وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کچھ معاملات تھے تو وہ یقیناً ہم جتنے موجود ہیں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی معاملہ تو ہے لیکن اس میں خاص بات ہی یہی تھی موضوع گفتگو کا یہی تھا میں اسپیشلی ملاقات کرنے ان کے پاس حاضر ہوا اور ملاقات کا جو ذہن لے کر آیا تھا وہ میں یہ لے کر آیا تھا کہ اسد بھائی ہر چیز میں نرمی نہیں چلتی کچھ جگہوں پہ سختی دکھانا پڑے گی اور یہ جو خاص معاملہ اس وقت میں آپ لے کر ہوں اس میں بھی یعنی اسد بھائی سختی دکھائیں تو اسد بھائی نے مجھے یہی مدنی پھول تقریبا دیے تھے کہ نہیں نرمی سے کام ہوگا انشاءاللہ ہم کام بھی کریں گے اور سختی بھی نہیں کریں گے اور میری اس وقت یہ تکرار تھی کہ اس خاص پرٹیکولر معاملے میں ہمیں تھوڑا سا سخت رویہ اپنانا چاہیے تو اسد بھائی نے مجھے فرمایا کہ امیر اہل سنت کا ایک کال سنایا تھا میں عرض کرتا ہوں مجھے جتنا یاد ہے اسل بھائی اس کو پلس کر دو اس میں جو بھی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ امیر اہل سنت سے یہی بات پوچھی گئی تھی کہ ایک شخص بات نہیں مانتا کیا کریں پھر بھی نہ مانیں مدنی مذاکرہ تھا مدنی چینر کا مدنی عملہ ہی امیر علیہ السنت کے بارگاہ میں حاضر تھا تو ایک اسلامی نے سوال کیا تھا کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا ماتحت ہے وہ بات نہیں مانتا تو کیا کریں اس کو فرمائے سمجھائیں اس کو پھر بھی نہیں مانتا تو پھر بھی سمجھائیں اور پھر بھی, بھی, بھی نہیں مانتا تو اب تو بنتا ہے نا کہ اس کو بالکل جس کو بولتے ہیں لتھاڑ دیں فرمایا نہیں اب بھی اس کو سمجھائیں اور نرمی کے ساتھ سمجھائیں لیکن وہی بات ہے کہ جہاں پر اصول ہے وہاں پر جو ہے وہ آپ اچھی بات کریں اچھے انداز پر کریں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے مدنی چینل کی ابتدا ہی کی بات تھی تو امیر اہل سنڈت دامت برکاتم لالیا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اسلام بھائی حاضر تھے کچھ پنجاب سے یہاں سے وہاں سے بھی حاضر تھے تو ایک اسلامی کچھ توحفے کے لیے پیش کرنے کے لیے لے کر آیا ہوا تھا تو پیش کرنے کا اس کا انداز یہ تھا کہنے لگا کہ صاحب میں فلاں شہر سے آیا ہوں اور میں یہ آپ کو عطا کر رہا ہوں تو امیر سنت نے سنا مسکرائے اور فرمایا اچھا آپ یہ مجھے عطا فرما رہے ہیں تو اس کی توجہ پھر بھی نہیں گئی تو کہنے لگا جی جی میں بالکل یہ آپ کو میری طرف سے یہ عطا کر رہا ہوں تو آپ مسکرائے اور وہ چیز آپ نے جمع کری لے لی اور ان سے توحفہ قبول کرنا بھی سنت ہے رکھ لی تو بعد میں کسی اسلامیہ نے پھر جا کر اس کو توجہ دلائی اب کتنا ایک خوبصورت انداز ہے کہ وہاں پر کچھ بھی جملے کہے جا سکتے تھے چھوٹے بڑے کا فرق بیان کیا جا سکتا تھا ادب تعظیم کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن دو تین مرتبہ آپ نے اس کو ریئلائز کرایا لیکن اس نے توجہ نہیں ہوگی اس کی تو جہاں بھی دیکھا ہے امیر لسمت کو کسی بھی معاملے کے اندر تو ماشاءاللہ اللہ بڑے ہی محبت بڑے انداز میں بات فرماتے ہیں لیکن ایک اعلیٰ ترین نظیر ہے کہ, کہ کہیں پر بھی کمزوری نہیں ہے اتنا بڑا نظام چل رہا ہے اور خوب چل رہا ہے ماشاءاللہ اللہ ہے بالکل نظام کے حوالے سے آپ نے ابھی بات کی مینجمنٹ اینڈ ایگزیکشن جی تو یہاں ایک بات اور ہے کہ بعض لوگوں میں نرمی تو ہوتی ہے لیکن وہ نرمی صرف دکھاوے کی حد تک ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہ کسٹمر سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نکلوانا چاہتے ہیں یہ آپ تسنو کہہ لیں اسے تو اس میں نیت جو ہے وہ باض اوقات بری ہوتی ہے وہ نیت مسلمان پہ نرمی کرنے کی نہیں ہے بلکہ وہ کوئی اور نیت ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس تسنوں پہ بھی روشنی ڈالیں کہ جن لوگوں کی نرمی جو ہے وہ صرف ریاکاری کی حد تک ہوتی ہے یا وہ صرف کسٹمر کیئر کی حد تک ہوتی ہے اور وہ لوگ جب اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ طوفان برپا کرتے ہیں کہ علمان تو ایسے لوگوں کو نیت کے حوالے سے آپ کیا مدنی پھول دیں گے اور ایسے لوگوں کو نرمی کو اپنی طبیعت کا مستقل انصر بنانے کے لیے آپ کیا مدنی ماشاء اللہ بڑی ایک بنیادی بات آپ نے فرمائی جی کہ ہماری طبیعت کا حصہ بن جائے جی اچھا یہ ایک ایسی چیز ہے بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے خدا داد ہے صلاحیت ہے عطا کی ہوتی ہے لیکن اس چیز کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے بعض لوگوں کا یہ زین ہوتا ہے کہ یار میری تو طبیعت کے اندر جو ہے وہ گرمی ہے تو میں کیسے اپنے آپ کو تبدیل کروں تو عادتیں بھی چینج ہوتی ہیں ٹھیک ہے نیچر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کبھی چینج نہیں ہوتی وہ ایک اپنی جگہ پر اس کی جو بھی تعریف ہے لیکن عادات کے اندر اگر بندہ انٹینشنلی کوشش کرے تو بہت چیزیں ایڈاپٹ کی جا سکتی جی ہیں ورنہ تو یہ اصول ہو جاتا کہ بھائی دنیا میں جو جیسا پیدا ہوا نا ویسے ہی مرے گا جبکہ ایسا نہیں ہوتا لوگ اپنی عادتوں کو تبدیل کرتے ہیں بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں کہ پہلے ان کا ذہن بنتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے مزید کوشش کرتے ہیں وعلیکم السلام صاحب کیسے السلام علیکم السلام علیکم شورا کی مدنی فل کی نادریں ہو چکی ہے اور موضوع پر نگاہ شورا بھی مدنی پھول عطا فرمائیں گے اور اپنے تجربات بھی ایسی بات بتائیں گے اتنا بڑا نظام جو ہے وہ چلانا اور, اور دنیا کے جو ہے وہ کئی ممالک کے اندر دو سو ممالک میں داود اسلامی اپنا پیغام پہنچا چکی ہے ایک سو تین سے زائد شعبہ جات ہیں پھر ایک داود اسلامی کا پورا سٹرکچر ہے پورا نظام ہے اس میں عراقی شعرا ہیں پھر کابینات ہیں پھر کابینہ ہے پھر نیچے ڈویژن ہے پھر علاقہ ہے پھر ہلکا ہے پھر ذیلی حلقہ ہے تو یوں دیکھا جائے تو یہ جتنے شعبہ جات ہیں ان کا ایک فلو ضرور بنتا ہے جانے شورا کی طرف تو کیا فرمائیں گزور آج ہم نے سلسلے کا موضوع رکھا ہے نرمی و آسانی تو اتنا, اتنا بڑا ایک انسان کے پاس اگر منصب ہے کسی کے پاس چاہے جب. وہ گھر پہ ہے چاہے کسی ادارے میں ہے چاہے اس کی اپنی کوئی فیکٹری ہے مل ہے تو اس کے اندر نرمی جو ہے وہ کتنا میٹر کرتی ہے پہلا سوال میں ایک اور بھی ساتھ ملا سنگھ کہ آپ اس وقت جو تشریف لائیں ہماری معلومات یہ ہیں کہ آپ کا جدول ویسے تو جو بھی ہوتا ہی ہے لیکن آج اور بھی زیادہ تف جدول تھا آپ کی صبح بھی ایکٹیویٹیز رہی ہیں مدرسۃ المدینہ کی تقسیم اسناد کا اجتی میں ذکر نات تھا اس میں بھی آپ کی ترکیب رہی ہے مصروفیت رہی ہے تو اب آپ تشریف لائیں تو اس میں کیا نیتیں الحمدللہ رب العالمین ربی والسلام و سلات المرسلین امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور اس کا میں نچوڑ نکال رہا ہوں نچوڑ وہ یہ ہے کہ تعریف جو ہے نا یہ تھکن اتار دیتی ہے سبحان سبحان اللہ جی یہ جواب ہے کہ جداگار میں عرض کر رہا ہوں اصل میں اللہ حبے جا کے مر سے بچائیں حب جا کے بارے میں امام غزاری فرماتے ہیں کہ حب جا جو ہے نا یہ مشقت کو آسان کر دیتی ہے تو باتوں کا یار آپ تھکتے نہیں ہیں اتنا مزدوری ہے نا لیبر ہو گئی اللہ مخلص بنایا میں تخ تو رہا میں رات بھر مدنی مذاکرہ اور خصوصی مدنی مذاکرہ یہ سب سلسلہ چلتا رہا میرے سنت کے ساتھ اور اس کے بعد صبح سارے دس بجے بیان رکھ دیا تھا ویسے میں لیتا نہیں ہوں کیونکہ رات بھر تقریباً سلسلہ لیتا ہے ہفتے کی رات تو میں اتبار کی جوہر تک کا کوئی جذبہ بناتا نہیں ہوں عموماً کیونکہ سوتے سوتے بعضوں کا سات سارے سات بج جاتے تو اس کے بعد کوئی پیسہ لیتا نہیں ہے لیکن کبھی کبھی اس طرح ضروری ہو جاتا مثال کا تو آج مدرسۃ المدینہ کا جو تربیتی اجتماع تھا مدنی ملوں کا میں <تصفح> غور کرتا رہا اگر میرا ہی بیان لکھوانا ہے یا کسی کا ہی بیان لکھوانا ہے تو اس کے علاوہ وقت کون سا تھا مجلس کوئی اور وقت کیونکہ اگر ہم یہ تقریباً پونے چار سو چار سو مقامات پر جو انہوں نے ترکیب رکھی تھی تو اگر ہم کوئی اور وقت رکھتے تو افسر کا مت کہیں آ جاتا تو کہیں اور है وقت رات تو مناسب تھا نہیں ہزاروں کا اس طرح کا ترکیب بنانا بلکہ اگر سارے مدنی منع تو مدنی منیا تو نہیں آئی ہوں گی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گی ہو سکتا ہے تو یہی غالباً ایک مناسب وقت تھا کہ زہر تقریباً پورے پاکستان میں ہمارے ہاں ایک ڈیڑھ بجے کا ایک بجے کے بعد ہی عموماً ظہر ہو گئی ہے تو یہی ایک مناسب وقت تھا کہ یہ اسلامی بھائی فارغ ہو جاتے زہر پڑتے اور پھر اپنے اپنے بدنی منہ भी وقت پر گھر پہنچ جاتے تو اب دیکھیے یہ اپنے लिए सादत کی بات ہے अपने کیا, کیا آ کر بیٹھ کر بیان ہی کیا نا اور جو صبح سے لے کر رات تک کام کرتے رہے جو مدنی منہ لائے ان کو سنبھالا اب یہ گھر چھوڑیں گے مدنی منوں کو اور پھر بھی ان کی ڈیوٹی آگے ہوئی ہیں مجھے یہاں محدس پاکستان سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یہ کہیں گئے ہوں گے تقریر فرمائی ہوگی جلسہ تھا واپسی بس میں ہوئی واپسی والوں نے کوئی انہیں ایسی کوئی خاص جس کو کہتے ہیں کہ وہ, وہ دیتے ہیں تو وہ دی نہیں تو جو ساتھی والے تھے انہوں نے کہا کہ حضور ایسے بھی دیا کرایا بھی نہیں دیا اور لفافہ بھی نہیں دیا تو حضرت نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہمیں یہ سب ملتا لوگوں کو دعوت انہوں نے دی انتظام انہوں نے کیا ساؤنڈ انہوں نے لگایا منچ انہوں نے لگایا اخراجات انہوں نے کیے میں نے وہ کام کیا جو میرا میری ذمہ داری تھی میرا منصب تھا میں نے تو اپنی ذمہ داری منصب والا کام کیا کہ میرا کام ہی واض و نصیحت کرنا ہے اور مجھے جن کو واضح نصیحت کرنا ہے یہ میرے لیے اگر ہزاروں لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ان سے کسی اور چیز کی میں توقع رکو بڑوں کی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات کی دیکھیں تو مجھ سے اگر کسی نے ٹائم لیا یا بیان کا ٹائم لیا یا میں آپ کے پاس آتا ہوں یہ سب ہے تو یہ مطلب کیا ہے یہ اپنے کو تو بیٹھے بیٹھا اگر اخلاق نصیب ہو جائے تو اب تو مجھے نیکی کمانے کا موقع دے گا ابھی کسی کو کہہ دے یا صبح آٹھ بجے اٹھ کر آنا ہے دو گھنٹے کا پھر وہاں آنا ہے تم کو یہ پلاٹ نہیں ہے پراپرٹی نہیں یہ اپروچ یہ اپروچ ہر جگہ اگر پیسہ ملتا رہے تو کس کو نیند آئے تو اللہ ہمیں اخلاق نصیب فرمائے ویسے ذمہ داری بھی ہے تنظیمی ذمہ داری بھی ہے بھائی کام کر رہے ہیں اتنی مجلس دن رات لگی ہوئی ہے یہ جہاز میں نے اجتماع دیکھا فیضان مدینہ بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں میلاد حال میں اسلامی بھائی تھے اوپر جو میزنین ہے اوپر کی چھت تھے اس میں اسلامی بھائی تھے مدنی منع تھے تو یہ جو ہزاروں کی تعداد میں جو لائے بسے لائے یقینا یہ قابل تعریف ہے قابل تحسین ہے الحمد اور ان کا کام کئی دنوں سے ہو رہا ہوگا اور ابھی ہوا میں نے ڈیڑھ گھنٹہ شرکت کی اور چلا گیا میری تعریف ہو رہی ہے ان کی تعریف کون کرے گا بھائی ان کی پیٹ کون تھپکے گا ہم سے دو بچے نہیں سنبھالے جاتے یہ پچاس پچاس دو سو دو دو سو ایک ایک قاری صاحب بندری منہ سنبھال رہے ہوں گے تو حقیقت تو یہ ہے کہ تعریف کے جو مستحق ہیں شاباشی کے جو مستحق ہیں یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو مد... کوششیں کر رہے ہیں ہماری مجلی سے جو کوششیں کر رہی ہے اللہ ان کو خوش رکھے سلامت رکھے کام ان کا نام اپنا ہو ہی جائے گا <laughs> یہی یہ سب دل رہا ہے اچھے لیڈر کی خصوصیت بھی یہ کہ کریڈٹ اپنے ماتحتوں کو دے دیتا ہے اچھا چلو میں نے یوں پوچھا تھا کہ آپ کا تشریف لانا میں نے اپنے لیے آنا مشقت تھی مشقت ہے نا ہمارے لیے یہاں بیٹھنا آپ کے بغیر مشقت ہو رہا تھا تو جب آپ تشریف لائے تو موضوع سے مطابق ہاں آپ جب تشریف لائے تو موضوع سے مطابقت ہو گئی کہ ہم پہ آسانی بھی ہو گئی اور نرمی بھی ہو گئی کہ آپ آ گئے اب بڈن جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے ہم ریلیز یہ آدمی کے اندر میٹر ہی میٹر کرتی ہے سختی تو मिठाई नरम होती है सख्त होती है। अक्सर रोड़ा मिठाई जो होती है वो सकती होती है कितनी हो किसको पता अच्छी क्वालिटी की नरमी मतलब अगर आप मिठाई की दुकान में जाएंगे तो आई थिंक सो के नाइन्टी जो मिठाई होगी नरम होगी अच्छी बात मिठी होगी बिल्कुल लोग खाते हैं शुगर का मरीज अ फिर भी खाता है ये कहा जाए तो मीठे नहीं बनो लोग खा जाए ये मिठ्ठी और नर्मी की मैं ये मिसाल दे रहा हूँ आपको سب بھائی نے لوگ کھا جائیں گے میٹھے بن جائیں گے کھا جانے تو یار ویسے ہی لوگ شریف لوگوں کو کھاتے ہی ہیں میں ایک بات جانتا ہوں شریف ظلم سیتا ہے ظلم کرتا نہیں ہے شریف مار کھاتا ہے مارتا نہیں ہے شریف زیادتی برداشت کر دیتا کسی پر زیادتی کرتا نہیں ہے اگر وہ شریف ہے تو اس کے اندر یہ اوساف تو ہوں گے تب بھی تو لوگ کہہ رہے گا یار بالکل شریف آدمی ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے شریف بننے سے نقصان ہو رہا ہے نہیں شریف بننے سے فائدہ ہوگا کہ قیامت کے روز اس کی چاندی ہے جو مظلوم بن کر آیا وہ مر گیا جو ظالم بن کر کرایا ایک سوال کافی دیر سے میرے ذہن میں کل بلا رہا ہے اتنی دیر سے مجھے بھی آئے ہوئے لیکن جب سے آپ تشریف لائیں یہی بات میرے ذہن میں چاہتا ہوں کہ پوچھ لوں دعوت اسلامی الحمدللہ للہ امیل سمت کا فیضان اور دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے الحمد دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے بڑے بوڑھے جوان کروڑوں کی تعداد میں لوگ امیر سنت کے دستک پرست پر بیت ہو چکے ہیں تو دعوت اسلامی کا جو کام پھیل رہا ہے یہ کیا آپ لوگ لوگوں کو کوئی تشدد سے دین کی طرف لاتے ہیں یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے دروجیت بھائی دین پھیلا ہی نرمی اور نیکی کی دعوت سے دین کبھی تشدد سے نہیں پھیلا تشدد مسلمان پر ہوا ہے تشدد مسلمان پر ہوا ہے دہشت اور خوف کا شکار مسلمان ہوئے مکہ مکرمہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے دنیا کا کوئی بھی فرد تعصب کی آئنہ اتارے اور تاریخ اسلام تاریخ اٹھا کر دیکھے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہجرت مسلمانوں نے کی مکہ مکرمہ سے حفشہ مسلمان گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ مسلمان آئے مدین منورہ سے عمرہ کے نیت کر کے احرام باندھ کر مسلمان آئے اپنے نبی کے ساتھ اپنے امام کے ساتھ اپنے قائد کے ساتھ اور انہیں مکہ آنے سے روکا گیا کفار نے ٹھیک ہے غیر مسلموں نے یہ, یہ کون کر رہا ہے یہ کر رہے کون برداشت کر رہا ہے مسلمان ٹھیک ہے تو یہ مسلمان ہی مسلمان ظلم سےتا آیا مسلمان ظلم برداشت کرتا آیا ہے مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے غزبات کا سلسلہ تو بہت بعد میں شروع ہوا تو مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے تو جس وقت یہ بتائیے کہ جب ہزاروں جب مکے مکرمہ آئے فاتح مکہ بن کر تو کون سے ظلم سے کون سا ظلم کر کر آئے یہ بتائیے یہ ہزاروں جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم جو مدین منورہ تشریف جاتے ہیں تو جنہوں نے ایمان قبول کیا جو ایمان لے کر رہا ہے کون سا ظلم ان کے پر ظلم ہوا تھا سر صدی اکبر کے پر کون سا ظلم ہوا تھا جو ایمان لے آئے صدیق کے اکبر عثمان غنی عبد الرحمان بن عوف عزت زبے بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عموما دیگر صابع کرا کون سا ظلم کیا تھا کہ وہ ایمان لے آئے یہاں تو فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر آقا کو شہید کرنے چلے تھے پھر, پھر جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہن اور ان کے جو بہنوں ہی ہیں وہ ایمان لے آئے جا کر تو انہوں نے گھر کے اندر سب دیکھا حتہ کہ وہ اس قدم کی کیسے تو کہ بہن پر بھی ہاتھ اٹھایا زد وق کیا پھر بہن نے اس میں بھی قرآن ہی سنایا نا اور ان کا دل قرآن سن کر نرم ہوا یاد رکھیے گا ایمان لانے کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری تھا جن کے دل نرم ہوئے وہ ایمان لے آئے اور دل سختی سے کبھی نرم نہیں ہوتے دل نرمی سے ہی نرم ہوتے سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی اچھا میں تو میں یہی ارض کر رہا ہوں اسی طرح دعوت دل اسلامی دل کے کوئی بھی قریب آئے گا تو وہ نرمی پیار اور محبت اور نیکی دیکھ کر آئے گا یہ تو ہے کہ ایمان و غیر مسلم و مسلمانوں کے درمیان باتیں یہاں بات جب مسلمانوں کے لیے ہو رہی ہے مسلمان الجنسو جنس و یمین مسلمان جب دعوت اسلامی کا انداز دیکھے گا تو اس کو اپنی کو بچھڑی چیز یاد آئے گی یہ تو میرا کو راستہ تھا یہ تو میری کو بچھڑی چیز تھی جو مجھے دعوت اسلامی دکھا رہی ہے جب انسان اپنی کسی قیمتی بچھ... بچھڑی ہوئی شے کو دیکھتا ہے تو اس طرح مائل ہو جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یار ہر کوئی کیوں مائل نہیں ہو رہا دیکھنے والا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے لیے وقت رکھا ہے الحمد اتنے لاکھوں مائل ہو گئے تو وہ بھی آئی جائیں گے ان شاء اچھا ہم دونوں ہی کیونکہ چائے نہیں پی رہے بکیا تو مصروف ہیں تو ہم ہی کنٹینیو رکھتے ہیں نہیں تو میں پی لے لیتا ہوں ایک اور سوال ہے میں پیتا ہوں کر رہے تھے کہ آپ کا جواب پورا ہو جائے آپ یہ نہ کہیں کہ یار میرا جواب چاروں باتیں کریں میں چائے پی لین اچھا ایک اور سوال پھر شاید مجھے موقع نہ ملے کیا یہ تو یہی بتایا کتنے موقع روکا آپ ایسا کریں آپ ابھی چائے پی لیں آپ کی پارٹی کا آدمی ہے سوالات اور ہماری تیاری ہے ایسی بات نہیں ہے ایک اور بات اسی سے ملتی جلتی مطلب آج کل ایک عجیب قسم کا جو نا کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے صوفیا جو ہیں ان کو نرمی کی علامت بنا کر پیش کر کے ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اور علماء کے حوالے سے یہ بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ صوفیا کے ٹھیک ہے جی اور علماء کے حوالے سے جنہیں عرف عام میں معاذ اللہ تحقیرانہ انداز میں ملا کہا جاتا ہے تو اسے سخت گیر سختی کی علامت بنا کے پیش کرنا ان کے سٹیٹس کو معاشرے میں جو ہے نا وہ لو کرنا لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں وسوسے ڈالنا تو میرا سوال یہ ہے کیا علماء سخت گیر ہوتے ہیں اور کیا آپ ایسے علماء کو جانتے ہیں کہ جو بس سختی ہی کرتے ہیں اور ان کی طبیعت میں نرمی کا پہلو نہیں ہوتا نہیں ایسا تو نہیں ہے سوفی اور عالم کو آپ نے الگ کیوں کر دیا میں وہ اعتراض ایک بتا میرے نزدیک ہر صوفی ہر عالم صوفی اور ضروری نہیں ہے مگر ہر صوفی عالم ضرور ہے سبحان اللہ جو صوفی ہے جس کے اوپر صوفی ہونے کا اطلاق ہوگا حقیقت میں جو روح ہے تصوف کو سمجھتا ہوگا تو وہ عالم تو کم از کم ہوگا ٹھیک ہے اور رہی نرمی اگر نرمی علماء میں نہیں تو بھی نرمی ہے کس میں نرمی تو ہوتی علماء کے اندر ہے کیونکہ وہ علم والے ہوتے ہیں علم انہیں نرم کرتا ہے علم ان میں اخلاق پیدا کرواتا ہے لیکن ہو وہ عالم دین کا عالم ہو اسلام اور علم کا عالم ہو تو انشاءاللہ ان شاء آپ کو نرم ملے گا خوش اخلاق ملے گا اور اچھے کردار والا ملے گا لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ یہ باتیں تو علماء ہی بتاتے ہیں نا ہمیں کہ دیکھو پردہ کرو اور یہاں نہیں جاؤ وہاں نہیں جاؤ یہ کام نہیں کرو وہ کام نہیں کرو مطلب یہ ساری جو چیزیں بتاتے ہیں علماء کی سختی نہیں ہے نہ اس کو علماء کہاں دے رہے ہیں نہ یہ علماء کی سختی ہے نہ دین کی سختی ہے یہ تو اصول ہیں آپ اصول کو سختی کا نام کیوں دیتے ہیں آپ کی زندگی اصول پر نکل گئی آپ کو آٹھ بجے کے بعد سکول میں آنے کی اجازت نہیں تھی سختی تھی یہ اصول تھا آپ کو بغیر آنے کی اجازت نہیں تھی یہ سختی تھا کہ اصول تھا آپ ہوم ورک نہیں کرتے تھے تو ہوم ورک نہ کرنے کی صورت میں آپ سے بات چیت کی جاتی تھی پوچھ گا کی جاتی تھی یہ سختی ہے کہ اصول ہے ہم نے اصولوں کو سختی کا نام دے دیا ہے اصول اصول ہے ہم نے دین کو قبول کیا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اللہ پر ایمان لائے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے ہوئے تمام تمام احکام پر ایمان لائیں ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایمان لائیں کہ ان کے بیان کردہ ہر حکم پر ہر احکام پر ایمان لائیں جب ایک مسلمان ایمان لے کر آیا ہے تو وہ اسلام و دین کی تعلیمات پر ایمان لے کر آیا ہے وہ اس بات پر ایمان لے کر آیا ہے کہ میں اسلام مکمل داخل ہو جاؤں گا ادخروف اس سلم کافا پر اس کا اعتقاد ہے اس کا ایمان ہے قرآن کی ہر آیت ہر حرف پر اس کا عقیدہ ہے اور اس کا ایمان ہے تو ہم جو اصول کو سختی کا نام دیتے ہیں نا اصول سختی تو نہیں ہے اگر شریعت کہتی ہے کہ پردہ کرو عورت کو تو یہ اصول دیا ہے سختی تھوڑی ہے بلکہ یہ تکلیف میں آئی جب اصول سے نکلی جب تک اصول میں تھی اس کی تکلیف دور تھی آج آزادی سب سے بڑی ہے جی آج کل جو آزادی ہے یہی سب سے بڑی قید ہے کہ انسان اپنے نفس کی قید میں ہے شیطان کی قید میں ہے یہ جو سو کولڈ آزادی جسے آج کل کہا جاتا ہے دیکھیں وہ آزادی نہیں ہے یہ بہرا روی ہے آزادی نہیں ہے یہ بہرا روی ہے مطلب کہ آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو مجھے کوئی بولنے والا نہ ہو میں دیکھنے والا نہ ہو یہ کیسے آزادی ہو جاتی ہے ماں باپ سوال جی ماں باپ کو پوچھنے کے لیے بنایا ہے استاد کو پوچھنے کے لیے بنایا ہے بیوی بی کو شوہر کو بتایا کہ بھائی تو پوچھو یہ سب پوچھنے کا نہ ہوگا تو انسان تو بالکل وہ کوئی دنیا نہیں رہے گی دیکھا اور وہ نا جہاں پر یہ اصول ختم ہوئے وہاں پر انسانیت نام کی کیا شے رہ گئی ہے وہاں ہوس رہ گئی ہے وہاں ہوس رہ گئی ہے ظلم لے گیا ہے اور نفسانی اور جسمانی اور شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان ایک دوسرے کا معاون بندہ چلا جا رہا ہے باقی وہاں پر وہ شرافت اور وہ حیا اور وہ تقوع وہ چیزیں رہی کہاں یہ بتا بتائیے نرمی کی بات ماشاءاللہ اللہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا پہلے بھی احادیث ہم نے سنی قرآن آیات بھی سنی ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور خاص طور پر ان کے ساتھ کے جن کی طبیعت میں نرمی نہیں ہوتی قدرتی طور پر سخت گیر ہوتے ہیں اچھا وہ نرم ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ یار ہم نرمی کیسے اختیار کریں میری تو طبیعت کے اندر سختی ہے تو ایسے کیا مدنی پھول آپ دیں گے کہ کیا واقعی نرمی ایک ایسی چیز ہے جسے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اپنی طبیعت کو تبدیل کر کے میں اپنے اندر کیا بہتری لا سکتا ہوں ہمت نہیں ہوتی میں تو ہوں ایسا ایک تو یہ مینٹرنیٹی ختم کریں کہ میں سخت ہوں آپ کئی جگہ پر نرم پڑے ہوتے ہیں تو نرمی کا بس گویا کہ آپ کے اندر موجود ہے بس اب اس کو تھوڑا سا آپ ابھاریں کوشش کریں قسم کریں اور اپنے اندر نرمی میکسیمم پیدا کرنے کی کوشش کریں گا آئے تو اس پر جب کریں جتنا گسا ضبط کریں گے اتنی ہی نرمی اور خاموش رہنے کی اور برداشت کرنے کی عادت انشاءاللہ پیدا ہوتی رہے گی ایک ذاتی سوال آپ کے ساتھ الحمد للہ وقت گزارنے کا موقع ملتا رہتا ہے کئی مرتبہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی کوئی ایسا کام ہوا ڈسکشن کے دوران بھی کہ جو تنظیمی طور پر درست نہیں تھا بے فائدہ تھا یا آپ کی طبیعت کے موافق نہیں تھا اچھا بات کرنے کے دوران جو ہے نا آپ بات کرتے کرتے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کچھ مطلب کہتے کہتے رک گئے ہیں گویا کہ آپ نے اپنے آپ پر قابو پایا ہے جملے تھے جو نکلنا چاہتے تھے آپ نے اس کو روک لیا ہے باقاعدہ فیل ہوتا ہے تو یہ جو آپ ضبط دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کیا سوچ کر اپنے آپ کو ایسا روکتے ہیں دیکھیں مجھے میری ذمہ داری آپ پر زیادتی کرنا یا آپ پر سختی کرنے کی نہیں ہے میری ذمہ داری دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو دیکھنے کی ہے اور جہاں مدنی کام کوئی غلط کر رہا ہے یا دعوت اسلامی کے جو کام مدنی کام ہے وہ شعبے میں طریقے کار سے ہٹ کر کر رہا ہے تو یہ ضروری ہے کہ میں اس کے اوپر سختی کروں یا میں اس کو ڈانٹوں یا میں اس کے ساتھ غصے کا اظہار کروں تبھی اس کی اصلاح ہوگی اور کام درست ہوگا مقصد میرا کام درست کرنے سے ہے اور دیکھا یہ گیا کہ کام کی درستی کے لیے سختی اور غصہ سختی غصہ کریں گے کام تو غلط ہوا تھا اب یہ بندہ بھی گیا اب اس کو بھی درست کرو اور اس اس اسلامی بھائی کو بھی سنبھالو تو اپنے لیے کام بڑھ جائے گا تھوڑی دیر رک جانے کے بعد اگر ایک ہی کام رہتا تو اچھا نہیں ایک ساتھ اپنے ساتھ چار کام اور بڑھا لو پھر اس کو اس کو بھائی منانے کے لیے جاؤ وہ بولے گا نہیں آپ نے یوں کہہ دیا آپ دلالیں دینے کے لیے جاؤ تو جتنی دیر اس کو منانے میں لگا نہیں اتنی دیر وہ کام سبر جائے گا یار وہ تو جواب آ گیا لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ کاب پائیں کیسے پائیں کیسے آپ ہی کے حوالے سے سرچ کروں کہ آپ کو دکھا ہے سلسلوں کے دوران بھی دکھا ہے مدنی مشہوروں میں بھی دیکھا ہے آتے جاتے ہوئے بھی آپ کو دکھا ہے میں نے تو بہت کوشش کری ہے جو تھوڑے بہت آپ کے ساتھ اپنا بیٹھنا ہوں میں نے بھرپور کوشش کری کہ کسی طریقے سے میں آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کی فیس سے آپ کے آئی کانٹیکٹ سے میں یہ اندازہ کرنے کی کوشش کروں کہ آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی اچھی لگنے کا تو محسوس ہو جاتا ہے بری لگنے کا ناگوار گزرنے کا یہ میں ابھی تک نہیں پکڑ پایا تو اس پہ آپ کیسے اپنے فیس ایکسپریشن پہ بولو فائدہ نظر آئے گا مجھے اندازہ تھا کہ آپ کا سوال جو ہے یہ گول کتنا گا اور یہ گول بھی نہیں ہونے دوں گا دیکھیے گا یہ جو آپ کا کمال ہے نا یہ باپ سے بول لینے کا طریقہ دیکھ لیجیے اگر کوئی باپ ہے اور اس کے گھر پہ اس کے بچے بھی ہیں اس کے بچوں کی امنی بھی ہے اور غصہ اس کی طبیعت میں ہے گسا اس کی باپ کی طبیعت میں گسا بھی ہے تو اب اس کے بچے اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ اگریسو ہو جاتا ہے یا گھر والے کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو اس کو جو ہے وہ پروک کر دیتی ہے یہ بندہ کیسے کنٹرول کرے اس کو ماشاءاللہ برکت دے آپ گول کریں گے نہیں کریں گے نہیں کنٹرول کیوں جب آپ تو کنٹرول کرنے کے سوا چاہ رہا کیا ہے کیا کرے وہ ایسے موقع پر بچے کو پکڑ کے لگائے دو تھپڑ تھے آپ آئیں ایسی بات نہیں کرتے آپ ایسا جی میں تو نہیں کرتا نرم ہو گیا اللہ اللہ اللہ اب بولے نہیں دو باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ اب بھی جو ہے نا وہ سوال کسی جواب کسی اور سمجھا رہا ہے اچھا میں چاہوں گا آپ اس کو پرسنل سلمان کچھ تو بتا دیں کنٹرول کیسے کریں جس سب انہوں نے کنٹرول کیا کچھ چاہتے کچھ ہیں کہ ملک ہو گیا جی جی دیکھیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے اگر آپ گھر کا ماحول اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو گھر میں نرمی اختیار کرنی پڑے گی یہ ضرور ارض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر بیوی بی اور بچے کرتے ہیں وہ دیکھ کر بھی اگر آپ مسکراتے ہیں تو آپ مدد کے ساتھ آپ کی غیرت کا شاید جنازہ ہوئے ٹائم گزر چکا ہوگا کوئی تیجا چالیسواں برسی برسی ہو چکی ہوگی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بیوی بی بچوں کو اللہ کی نافرمانی کرتا دیکھے تو اس کے اندر ایک غضب کی صورت پیدا ہو مگر اس کا اظہار کرنے کا جو انداز ہے وہ ع شریعت کے دائرے میں ہو کیوں کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی دیکھ کر آپ کی کیفیں ایسی ہوئی ہے نا اب آپ کو تو اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ملے گی کیا بات ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کی یہ جو کیفیت کا اظہار اگر اللہ کی نافرمانی بنتی ہے تو آپ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر غصے میں آئے تھے یا آپ اپنی نافرمانی دیکھ کر غصے میں آئے تھے کیونکہ بندہ اس بعض وقت بعض کیونکہ جب آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ اولاد نافرمان نہیں ہے جب اس نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ کو لگا کہ میری اولاد نافرمان ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جیسے بیوی بچے نماز نہیں پڑھ رہے یا خدا نا خواصہ کوئی گناہوں بھرا کام کر رہے ہیں کوئی اللہ کی سری نافرمانیاں کر رہے ہیں تو نرمی پیار اور محبت سے ہی سمجھانا ہے لیکن حسب موقع مرد کو اتنی سختی کہ جس کی اس کو شریعت اجازت دیتی ہے وہ سختی ظلم سے تعبیر نہ کی جائے وہ ظلم نہ کہلائے تو ایسی سختی ہوگی تو انشاءاللہ گھر کا نظام چلا رہے گا بنا رہے گا یہ میں نہیں کہہ رہا آپ قرآن اے اے اپنے کتابیں پڑھ لیں امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے علوم پڑھ لیں تو انشاءاللہ شاء آپ کو یہ مدنی فل وہاں ملیں گے تو اوور تو گھر کے اندر نرمی ہوتی ہے فاروق اعظم رضی ربدی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھر میں تجھے لوگ ایسے پائیں جیسے کہ بچہ اور باہر تجھے لوگ مرت پائیں تو گھر میں تو ویسے ہی مطلب کہ ایک نرمی پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں بچوں کے ساتھ کیا مطلب کہ مار دار کرنی ہے بچوں کے ساتھ دان ڈپٹ کرنی بچے مان ہی جاتے ہیں یار اصل میں بنانے کے لیے تھوڑا سا دو گھنٹے توڑ دیتے ہیں ہر مہینے نیا موبائل لینا پڑتا ہے یار آپ توڑتے ہوں گے بھائی میرا ہاتھ تک ایک موبائل نہیں توڑا یار اب اپنے گھر کی تو کہانیاں نہیں نا کرنی چاہیے لائف جا رہے ہیں توڑ دیتے ہیں کھلونا تو ہیں سالن بندہ اگر کھا رہا ہو تو اس میں کبھی ہاتھ مار دیتے ہیں کیسے ہاتھ مار دیتے ہیں پھر کرتے کیا ہم لوگ کھانے کھاتے ہوئے کیا بالکل کھانے میں میرے سنت کے پاس اتنے بدنی منہ آتے ہیں کبھی کو سالن میں ہاتھ بھر نہیں مارتا اتنے بدنی منع ہوتے اس کے آگے تکیا رکھ دیتے ہیں کو رکاوٹ دیتے ہیں ایسا گھر میں کیا کر کون کون سے گھر ہیں جن میں بچہ سالن یوں ہاتھ مار دیتا ہے چلو ایک دفعہ ہو جاتا تو ہو جاتا ہے وہ آپ ہی اسی طرح سالن گراتے گراتے بڑے ہوئے ہو گئے تو بچے تو یہی بڑے ہوتے یار بھائی کوئی بڑا ایسی حرکت کرتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں کیا بچوں جیسی حرکت کر رہا ہے تو بچہ تو عموماً ایسی حرکتیں کرے گا نا اس کی تربیت ہوگی اچھا بعد اوقات بچہ حرکت جو اس طرح کرتا ہے اس میں بھی اس کے لیے ہم نے کوئی پروٹیکٹ والی ہی نہیں ہے کہ جہاں وہ تحفظ کر سکے ان چیزوں کا یا ہم نے اس کے کھلونا کے تحفظ کے لیے کوئی رکھا ہی نہیں ہے اب آپ نے دوائی کی شیشی اتنی نیچے رکھ رکھی اب یہ پیالہ ہے اب اتنا اتنا نیچے رکھ دیا کہ آپ کو پتا کہ یہ ہاتھ گرائے گا تو پیالہ ٹوٹ جائے گا تو اس نے تو ہاتھ مارنا ہی ہے نا تو یہ تو ہمارا کام تھا کہ ہم اس کو اونچائی پر رکھتے کہ جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہ جاتا تو ہماری لاپرواہی ہماری بےتوجوئی کی وجہ سے اگر ہم نے بچے کو بلکہ یہاں تو بچے کو نقصان پہنچ سکتا تھا اس کے پاؤں پہ گر سکتا تھا اس کو چوٹ لگ سکتی تھی وہ زخمی ہو سکتا تھا تو یہ سب سوچیں انشاءاللہ نرمی آ جائے گی وہ صرف آپ قرآن کریم کے آیات پڑھیں آپ حادثوں کا مطالعہ کریں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر وہ آرام نے کتنی زور سے چادر کھینچی تھی کہ گردن وبارہ پر نشان ظاہر ہو گئے اور ارشاد فرمائے کہ کیا میں اس کا بدلہ یا سرا کے مطلب نہیں لے سکتا تھا نہیں آپ نہیں دے سکتے کیوں تو اسے سرکار کی تعریف کر دے آکا مسکرا دیا اور اس کو اطابی کرایا تو یوں مطلب کہ اگر ہم دیکھیں تو نرمی ہمارے شریعت اور اسلام و دین کا بھی بنیادی اور بہترین درس ہے اگر نرمی ہمارے ماحول میں ہمارے گھر میں ماں باپ میں اولاد میں آ جائے تو ان شاء اللہ تعالی گھر امن کا گیوارا بن سکتا ہے کچھ قول کو شامل کرتے ہیں سندور الحبیب صلی اللہ تعالیٰ جی مم. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد ہے میں بات کرنا چاہ رہا تھا موضوع سے متعلق میں بات کرنا چاہ رہا تھا جی میں پوچھنا چاہوں گا وہاں پہ ہمارے پاس مختلف قدم کے جو ہے ہیں تو میں ان کی باتیں سن کے ان کی ہم باتیں سنتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں لیکن ان کیوریزری کے ہوتے ہیں کچھ لوگ ان ہوتے ہیں یا کچھ بارے میں نہیں ہوتا معلومات ان کو بہت زیادہ ایکسٹریملی ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے ہم ان کو ایک پاتے انہیں کو یا اس کے علاوہ ہم پبلک میں کس طریقے سے رہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جس میں ہمارے اندر یہ نرمی کا جو مادہ ہے یہ پیدا ہوا ایسا میں ایسا کیا عمل کون سا ہوگا ہمارے لیے جو کہ میں موضوع سن رہا تھا بہت اچھا چل رہا تھا الحمد تو ہمیں بتایا تو جا رہا تھا موضوع کے متعلق اس میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا کوئی سولوشن نہیں بتایا جا رہا کہ اس میں ہمیں کرنا کیا ہے میں ایسا کیا کروں جس کی وجہ سے جو ہے میں لوگوں کے ساتھ اچھا پر فضائل پڑھیں نرمی کے حتیٰ کی حضرت موسا علیہ السلام کو جب فیرون کے پاس اللہ تعالیٰ نے جانے کا ارشا فرمایا تب بھی اس سے فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا تو نرم بات کرنے سے دل میں بات اترتی ہے آپ نرم بات کریں گے تو کسٹمر بھی سیٹ ہو جاتا ہے تو جب نرمی پیدا ہوگی غصے کا علاج رسالہ آئے اس کو پڑھیں تو غصے پر قابو آئے گا نرمی کے فضائل پر آپ ایک کام کریں کتاب لے لیں مقتط المدینہ سے حسن اخلاق پر میں اخلاق کا ترجمہ ہے اس میں نرمی پر حسن اخلاق پر خندہ پیشانی پر اتنی حدیثیں ہیں کہ وہ پڑھ کر بھی اگر بندہ نام بدلے گا تو پھر کب بدلے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس بات کی تمنا کرتے ہیں دعا کرتے کہ یا اللہ تو ہم سے درگزر کر تو ہم بھی لوگوں سے درگزر کریں گے ان کی غلطیوں پر تو اس کا بھی فائدہ حاصل ہوگا پھر پریکٹس کرتے رہے اچھا اگر کبھی کوئی سختی ہو گئی نا تو اپنے اوپر کو سزا ڈال دیں آپ کو حل چاہیے سزا ڈال دیں کہ اگر میں نے کہیں سختی کی غصہ کیا ایسے کی چیز کی تو میں سو روپے صدقہ دوں گا پچاس روپے صدقہ دوں گا بارہ روپے صدقہ دوں گا تو غریب کو مستحق کو صدقہ دے دیں مسجد میں پیسے ڈال دوں گا تو اس طرح کر کے اگر آپ کوئی چیز کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ چیزیں نکل جائیں گی روزہ رکھ لوں گا اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو میں روزہ رکھ لوں گا تو پورا دن روزہ سے رہیں تو یوں اپنی نفس پر اس طرح کے مشقت ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو برائیاں ہوں گی مذمت والے جو کام ہوں گے ان کی عادت اللہ نے چاہ تو نکل جائے گی یار آج آپ کے ساتھ ایک مدنی کسور کرتا ہوں میں آج میری پوزیشن آپ کے سامنے میں نے ایک چیز سوچی چلو ماروز بھائی سے شروع کر دیں بھائی یہ منتری کسوٹی بھی قزا نہیں ہونی چاہیے نا یوں اب آج آپ میرے سے کرو گے تو میں نے ایک ہی کال لیے ہے ابھی تو کال تو چلیں کال بھی لے لیں گے کوئی بات نہیں جی جی ماروز بھائی وہ شی ہر طیبین میں نہیں ہے وہ شی ہر امین طیبین میں نہیں ہے ش ہی ہے نا آپ نے یہ پوچھا ہی نہیں ہے آپ نے شے فرمایا نا آپ نے پوچھا وہ شے ہرا منٹ ہے بین میں میں نے کہا نہیں ہے نہیں ابتدا آپ نے فرمایا میں نے شے سوچی ہے ہاں تو ہر چیز شے ہے تو کچھ پہلے کیا ہوا تھا اللہ رحمت فرمائے اچھا ہی کیا رحمت اللہ ہم نے تو ایسا اُلٹا تو نہیں کیا ایڈوانس میں چلتے بیچارا بولتا ہے جی نہیں دیکھو یہ تو گھڑی بھی نہیں چلائیں اچھا بھی تعین نہیں ہوا کہ وہ ہے کیا میں نے آگے کا کیا تھا نہ سر میں جی مدری طرف سے یہ نہ گھڑی ہوگی نہ سوالوں کی لمٹ ہے اس میں یہ بھی کہہ دوں چلے جی کیا وہ کرام میں سے ہے جی نہیں کیا وہ لونگ یا نان مطلب جن میں نہیں نہیں جاندار یا غیر جاندار جاندار یا غیر جاندار جو چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ جاندار ہے یا غیر جاندار جاندار ہے ٹھیک ہے انسان نہیں نہیں یہ بھائی جان جیز میں آیا ہو کہ ہم کو مرد ہے جی مرد ہے چار سوال ہو گئے پہلا نام آیا پاکستان سے تعلق ہے نہیں حیات ہے نہیں ظاہری حیات سے منتصف ہے صحابی کا میں پہنچ چکا صحابی نہیں صحابی نہیں کون سے براعظم سے ان کا تعلق ہے کون سے بر اعظم سے ان کا تعلق ایشیا افریقہ یوروپ آپ کو ایک پوچھ لیں برے اعظم پوچھے اعظم بر اعظم پوچھیں کس برے جی جی نہیں آپ اس سے بر اعظم کا نام لیں نہیں وجوہ صحیح ہے نا سوال تو صحیح کون سے بر اعظم سے ان کا تعلق یہ تھوڑی ہے یہ تو سوال تھوڑی صحیح ہے نہیں یہ کہیں یہ سوال تھوڑی کریں گے آپ یہ بر صحیح سے تعلق ہے شخصیت جی نہیں ایشیا برے برآ جواب نہیں بیٹھا جو بڑے صغیر میں جو سمجھتا ہوں جو ہم نے اسکول سے پڑھا ہوا ہے وہی ایشیا کا پوچھے نا آپ پھر آپ ना نام ہو گیا نا جب آپ کو بار آ گیا تو نام منع کیا میں منع کیا بھائی کیا ہوا آپ کو تو پانچ سوال نہیں پہنچ چاہیے تھا چاروں اتنے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا سوچ کر رہا ہے بس میرت بھی تھا ماہی عبد القادر بھی ہے گرد بھی ہے صحابہ میں سے نہیں ختم ہونے والا ہے ماہی عبد القادر امبیا میں سے جی انبیاء میں سے جی نہیں کتنی جو جلدی جواب دیتا ہوں میں آپ دیکھیے آپ کی شان ہے جلدی مرد ہیں اور ظاہری حیات سے متفق نہیں ہیں فاکو ہونے میں بھی نہیں ہے نبی نہیں ہے صاحبی بھی نہیں ہے صحابی بھی نہیں ہے پہنچ سکتے کیا ان کی شہرت بطور سکے ہے جی کیا ان کا نام ہمارے شجرے میں ہے جی نہیں سلمان بھائی جی آئی ہیں آپ کا سوال ہے سلمان بھائی آئریت میں سے چار آئم آئی جی ہاں हम تو کیا ہم ان کی پیروی کرتے ہیں جی نہیں ہم ان کے متعلق نہیں آپ سوالات دیکھ لیں کتنے بات ایک ایک کر کے پوچھے تین رہ گئے نا آئم آئی نہیں دو رہ گئے نہیں دو نہیں تھے کتنے نہیں دو رہ گئے نا دو رہ گئے نا سوچ دو رہ گئے ہو گیا ایک ان کی پیروی کرتے سلوار میں آپ نے کیا کیا تھا سوال میں تین آئما ہیں تین میں سے امام اعظم تو نہیں ہے اوبیس ہو گیا نا کیا وہ آشی کے مدینہ کے اس سے مشہور ہیں کون نہیں آشی کے مدینہ نہیں ان کا ایک خاصیت ہے انتیازی طور پر ان سفر نہیں انتیازی طور پر ان کے نام کے ساتھ انہوں نے امام اعظم کے مدد پہ حاضری دی کتابوں میں پڑھا کہیں بھی نہیں ہے نام مالک بھی نہیں ہے بھائی جان تین سوال آپ نے اور نام شافر بھی نہیں ہے نام حافظ حمل اللہ جواب درست ہے کیونکہ میرے گھر پاک ہمبلی تھے سبحان اللہ صحیح در ہو جلدی ختم ہو گیا نا ایک ہم کر لیتے ہیں نہیں نہیں آج میں نے کر لیے چلے کال چلائیے ٹھیک ہے اچھا آج جو ہے منصبی حسرتیں اور نیند نہیں ہوئی ہے چلو جی کال اتنا تو تھوڑا سا تب کمپسن کیا بولتے ہیں آپ لوگ انگلش میں ملنا چاہیے آہ, ملنا چاہیے آہ, مدنی آپ کو کیسے کال آئی تھی وہ خوابوں کی تعبیر میں کب چند ہفتوں پہلے آپ کو کال آئی تھی نا لب میں عمران کو ہلکات رکھنے کے جی جی وہ آپ کا مدنی چینل میں آئی آئی تھی بطور خاص چلیں ان تین میں سے ایک بارے بطور خاص مدنی چینل کے مجلس کے نگران کی حیثیت سے یا آپ کا مدنی چینل کے نقیب کی حیثیت سے نہیں آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں ابھی نہیں تو ٹیم کا حصہ کا مطلب تھوڑی ہر بات میں حامل آئی جائے ضروری تھوڑی ہوتا ہے میں آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی میرا نام جہان سے بجلی بلوتان سے بات کر رہا ہوں لبیت میں حاضر ہوں بہت ہی اچھا پروگرام ہے, ہے, جی ان کے اندر آتا ہے کا جواب دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ سے دعا کریں اور جب بھی آپ کے خلاف مزاج کا کام ہو چپ ہو جائیں انشاءاللہ یہ جو آپ کا جو یہ ضبط کرنا ہے نا یہ آپ کی نرمی کی کوئی خصوصیت کو بڑھاتا چلا جائے گا وقت کریں چپ ہو جائیں اپنے گسے کو اپنی ناراضگی کو بلا مسلت شرعی نافذ نہ ہونے دیں اور روکیں خود کو مطلب آپ جب خود کو ہی نہیں سنبھال پا رہے تو آپ ادارہ یا تنظیم کیا سنبھال لیں گے کسی اور کو کیا سنبھال لیں گے اور جب ہم لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں نا تو ہر شخص چاہے وہ اپنی اولادی کیوں نہ ہو ہر کام ہماری مزاج کے مطابق کرے کب ضروری ہے تو اپنے مزاج کے خلاف ہونے والی باتوں پر برنگختہ ہو جانا ناراض ہو جانا اور غصے میں آ جانا سختی کر دینا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے ہمارا کام بس در گزر کرنا ہے نرمی کرنا ہے اور معاف کر دینا ہے تو انشاءاللہ یہ چیزیں پرتے رہیں گے پرتے رہیں گے اللہ نصیب کرے کوئی اچھی صحبت نصیب ہو گئی ولی کو اللہ کے نیک بندے کی کو ولی اللہ کے ولی کی تو انشاءاللہ یہ صحبت اللہ نے چاہا تو بدل دے گی بعض وقت بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو صحبتوں سے اچھے ہوتے ہیں اور صحبتیں تربیت کرتی ہیں جب آپ کسی کو دیکھیں گے نا نرمی کرتا محبت کرتا پیار کرتا مسکراتا تو مومن مومن کے لیے آئے نا ہاتھی پاک میں اب اس کو دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یار مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے برے کو دیکھیں گے تو برے بنیں گے اچھے میں رہیں گے تو اچھے بنے گے کچھ واقعات اور خبریں بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے کچھ تاثرات اور سوالات بھی ہیں ان شاء اللہ وہ بھی لیں گے جی بھی جی بھی جی نظیر لے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم و السلام و اللہ وبرکاتہ محمد عمران سلسلہ لبے کو ہم مرحبہ کہتے ہیں اور نگران شراء کو بھی ہم مرحبہ کہتے ہیں نگران شعرا کی بارگاہ مجھے میری یہ عرض ہے کہ ہم اپنے اندر نرمی کو کیسے پیدا کرے ہمیں اس پر استقامت نہیں ملتی ہے ہم اپنے اندر نرمی لانا چاہتے ہیں لیکن نرمی پر استقامت نہیں ملتی ہے آپ دعا بھی فرما دیں اللہ تبرک تعالیٰ میرے مزاج میں نرمی عطا کرے اور اللہ تبرک و تعالیٰ ہمارے پورے گھر والوں کی بھی حساب مغفرت فرمائے اور آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ کا بڑے شہزاد حضور سے کیا رشتہ ہے جزاک اللہ خیرہ و اکم دیکھیے نرمی کے سوا کو چارہ نہیں ہے ماتے تو ویسے نرمی کرتا ہے اصل تو معافہ آتا ہے جو بڑا ہوتا ہے زبردست اس کو نرمی اختیار کرنا اس کے لیے زیادہ بعض اوقات نصف پر گرا گزرتا ہے تو اب جو مارتے تو اس کے پاس سوائے گرگزر کرنے کے چپ رہنے کے برداشت کرنے کے اس میں عادت ہو ہی جاتی ہے تو نرمی کی تربیت بعض اوقات ہوتی ہے لیکن آدمی کو لگتا نہیں کہ مجھ میں نرمی کا وس موجود ہے تو بس کرتا رہے کوشش کرتا رہے ان پا لے گا میں نے چند سوالات میں شاید اسی کا حل ارض کیا ہے ظاہر اللہ کال تو پہلے سے بھی ہوتی ہیں تو انہیں میں سے آپ میرا مشور آئے کہ حل نکال لیں اور مطالعہ کریں اللہ, اللہ توفیق عطا کرے رہی بات میری بڑے شہزادوں سے تعلق دو وہ میرے بچوں کے خالو ہیں مرحبا. مرحبا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں نرمی کے بارے میں مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں اچھا اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر جو کوئی دوسرا شخص غلط رویہ اختیار کر رہا ہو یا غلط کام کر رہا ہو تو اسے کتنی نرمی سے سکھایا جائے اور کہاں تک اس کے ساتھ نرمی برتی جائے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے بھائی جان دیکھیں جس پر سختی کی آپ نے شریعت نے گنجائش رکھی نہیں اس سختی کریں گے کیسے آپ سختی کرنے کی گنجائش بھی شریعت ने چند ہی رشتوں میں رکھی ہے اور چند ہی لوگوں کے لیے رکھی ہے باقی کے لیے سختی ہے کب تو سختی تو آپ نے کرنی نہیں ہے مزاج آپ کا اگر کہ سخت صحیح لیکن آپ نے معاشرے میں رہنا ہے تو جو معاشرے کے ٹیکیٹس اور اسلام کے جو اصول ہیں اسی کے مطابق رہنا ہے اور جہاں تک ہو سکے نرمی سے ہی بات ٹالی جائے گی تبھی بات بنے گی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں شاید چند ایک دفعہ میں نرس کیا ہے تو آندھی اور دھوپ میں سورج لے لیں یہ سمجھانے کے لیے آندھی اور سورج میں یہ ہوا اور سورج میں مکالمہ ہوا ایک شخص چادر اڑے جا رہا ہے آندھی نے کہا ہوا کہتی ہے کہ اس کی چادر میں اتروا دوں گی سورت نے کہا نہیں اس کی چادر میں اتروا دیتا ہوں دونوں میں مقابلہ ہوا پہلے بات چلی ہوا کی ہوا یہ آندھی کی طرح اب جیسی ہوا ادھر سے آ رہی ادھر سے آ رہی شور سور کی ہوا اب جتنی تیز ہوتی گئی نا ہوا آندھی یہ اپنی چادر کو یوں کھینچ کر اور مطلب کہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چادر نہ اتری آندھی چلی رک گئی چادر بہنگے وہیں رہے اب سورج کی باری آئی سورج بڑی حکمت عملی کے ساتھ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ نیچے آتا گیا اور اپنی تپش بڑھاتا گیا جیسے جیسے سورج کی تپش بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی آخر کار اس کو اتنی کوت ہوئی چادر سے کہ اسے چادر اتار کر رکھ دی یہ جو ماپار کرتے نا ہم لوگ اس سے تبدیلی نہیں آتی اس سے بعد اوقات آدمی چپ ہو جاتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا آپ حکمت عملی اختیار کریں حکمت وبالت المنین حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے اور نرمی سے کام کریں گے حکمت عملی سے کام کریں گے بعض باز اوقات بعضوں کی اصلاح دیر سے ہوتی ہے بعض مرض ہوتے ہیں جو ایک ٹیبلٹ میں ختم ہو جاتے ہیں بعض مرض سے ہوتے ہیں جن کو بہت دور تک دباؤ کی ضرورت پڑتی ہے تو انشاءاللہ شاء یہ کریں گے تو اللہ نے چاہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا والباً آپ کا بیان ریلیز ہو چکا تو مجھے کنفرم نہیں بلی کس نے ماری بلی کس نے بلی کو لات کس نے ماری بلی کو لات کس نے ماری بہت مفید ہوگا اگر یہ ہو چکا ہے تو کنفرم کر دیں اکبر بھائی تو بہت سارے مدنی پھولوں کا مجموعہ ہوا تھا استعمال اسی میں یہ بیان ہوا تھا اور سختی کے جھڑکنے کے یا اس طرح کے کام کرنے کے جو نقصانات ہوتے ہیں معاشرے میں یا جہاں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں امپیکٹس جو ہیں آفٹر افیکٹس جو ہیں اور بہت ہی شاندار تربیت کے مدنی پھول ہیں جو ڈپارٹمنٹ میں مدنی چینل میں شعبہ ہے آپ کے پاس کے پاس ٹھیک ہے یہ اسد مدنی ہیں آپ کے ناظر آپ کے مدنی چینل کے یہ دیکھتے ہیں آپ آئے اب اسد مندی جب گھر سے آئے تو ان کے ساتھ تھوڑا کچھ ہوا ہوگا تو نہیں ہے سیٹ صحیح آپ آئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ تھوڑی سختی سے بات کی جب آپ جب آپ وہاں سے مک... ان کے مکتب سے نکل کے اپنے مکتب میں جائیں گے تو جب آپ کے ساتھ وہ کام کرے okay. اور اس کے ساتھ ڈیفینےٹلی آپ okay. کا انداز اسی کا ملتا جلتا ہو جائے گا کہ یار اچھا آپ نے جس کے ساتھ کیا نا اس کا انداز تھوڑا تھا آپ جیسا ہو جائے گا okay. اب اس کو خادم چائے بھی تھوڑی دیر سے دے گا نا تو اس کو جھاڑے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں تو جھاڑ سکتا ہوں ابد الجد کو نہیں جاڑ سکتا اب جو خادم جب جو چائے لینے کے لیے کینٹین میں جائے گا تو بولے کینٹین والے کو تو میں جھاڑ سکتا ہوں کیا بھیا چائے دینا ایک تو وہ لوگ گھر پہ لڑکے آتے ہیں پتا نہیں کیا ہو جاتا ہم پر غصہ اتار دے اب یہ اس کو غصہ اتار رہا ہے ٹھیک ہے اب کینٹین والے نے چائے بنانی ہے اب چائے تو اس سے چائے کی ادھر پتی بھی گرائے گا ڈبا نکلے گا تو ڈبے کو مارے گا وہ اس, کو, اس, اس نے کا غصہ نکالنا ہے برتنوں پہ غصہ نکالنا ہے اب جو وہ گھر پر جائے گا تو وہ گھر پہ غصہ اتارے گا تو چلی ادھر سے گمی ادھر تک تو ایک آدمی کی سختی جو ہے نا معاشرے کے اندر کس قدر سختی پیدا کرتی ہے اس کو دیکھ اگر یہ جاتے ہی آپ سے مسکرا کر بات کریں گے تو آپ کے بھی کئی گم غلط ہو جائیں گے پھر آپ جا کر وہ مسکرا بات کریں گے تو ان کو مزہ آ جائے گا تو یوں پورا دن جو ہے نا وہ خوشیوں کے ساتھ گزرے گا ایک کی سختی کئیوں کو سخت بنا دیتی ہے ایک کی نرمی کئیوں کو نرم بنا دیتی ہے بہت خوبصورت مدنی پورا کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نرمی سے گفتگو کرنے سے پہلے اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص غریب ہے یا امیر ہے عام ہے یا کچھ خاص ہے امیر کے سامنے ہمارا انداز بیان ہی کچھ اور ہوتا ہے بد اخلاق امیر ہو تو ہمارا انداز پھر نرم لیتا ہے مگر نرمی غریب بھی کرے تو اس سے جو ہے ہم اس کو گستاخی اور بے ادبی یعنی کہ قرار دے دیتے ہیں اگر غرض ہمارا انداز اور کچھ ہوتا ہے اور غریب سے کچھ اور ہوتا ہے عام نمازی سے اور خاص نمازی سے کچھ اور ہوتا ہے اگر تھوڑا سا عہدہ اللہ کی طرف سے مل گیا تو نرمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نگران شرا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جنرل ایسا ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ اوور آل ایسا ہوگا ہر طرف ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہوتا جنرلی آپ نے ایک ترجمانی کی ہے معاشرے میں ہونے والے کئی واقعات کی مسئلہ یہی ہے کہ بڑے آدمی کوئی کام پورا نہ کرے تو ہم کہیں گے یار وہ ساتھ بھول گئے ہوں گے اور اگر چھوٹا بھی پورا نہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یار زبان کا پورا, زبان کا پکا نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے اگر میں جو منصب ہو یا دولت کا ہو یا کسی اس کا خامہ خانا ایک روپ ہوتا ہے جو آدمی کو وہ دبا دیتا ہے اور غصہ آنے کے باوجود بھی وہ نافذ نہیں کر سکتا سمجھا غصہ نافذ نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے یہاں ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے خاص طور پر غریبوں کے ساتھ کہ ان کو ویسے ہی پیار اور محبت بعض اوقات کم ملتا ہے تو ہر ایک کے ساتھ یکساں سلوک کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھیں گے آپ دو جہاں سیرت اس سے بہتر کوئی سیرت نہ تھی نہ ہے نہ آئے گی ان کو سامنے رکھیں وہ کس طرح غریب ہو یا امیر ہو غلام ہو یا سردار ہو ان سب کے ساتھ جس انداز پر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا انداز رہا اسی کو اختیار کرنا چاہیے انشاءاللہ اسی میں دنیا اور آخرت یہ بھلائی ہے دا دا دا دا دا دا دا شبہ جات میں دین مدین کی خدمت کرنے میں مصروف عمل ہے اور آج چار ہزار سے زائد مدنی منوں کو جو ہے وہ حفظ قرآن کی اسناد بھی دی گئی ہیں اسی طرح ناظرہ پڑھنے والے ہیں مدنی منع بھی ہیں مدنی منیا بھی ہیں روایت میرے صحیح کرائے گی الحکمت و المؤمن المین المؤمن المین الحکمت و دولت ٹھیک میں ممینین کہتا ہوں ممین ہے ٹھیک ہے مدرست المدینہ کے حوالے سے کچھ اس شعبے کے حوالے سے مدنی پھول جو وہ طاف رمائی اور مدرسۃ المدینہ کیا صرف پاکستان میں ہی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے یا پاکستان کے علاوہ دیگر میں بھی ہے نہیں مدرسۃ المدینہ ہند میں بھی ہے مدرس المدینہ یو کے میں بھی ہے مدرس المدینہ مجھے یاد شاید بنگلہ دیش میں بھی ہے مدرس مدینہ کولمبو میں بھی ہے اور میرا خیال ہے دنیا کے بہت سارے ملک ہیں جیسے مدرسۃ المدینہ مدنی منو کا قائم ہے عزیز. بلکہ مطلب تھوڑا سا نقشہ تبدیل ہوتا ہے میں ہانگ کانگ گیا ہوں وہاں بھی دیکھا ہے شاید کوریا میں بھی ہے ہمارے جو مبلگین جاتے ہیں جو امام بھی بنتے ہیں وغیرہ تو وہ الحمد للہ مدنی منوں کا اور پڑھاتے بھی ہیں تو یہ تھوڑا سا بعدوں کا انداز یا نقشہ کچھ نہ کچھ ملک اور حالات کے حوالے سے تبدیل ہو جاتا ہے ساؤتھ افریقہ میں دیکھ کر آیا ہوں کینیا میں مطلب ایسٹ افریقہ کی طرف ہے تو یوں مطلب دنیا کے بہت سارے ملکوں مدرس المدینہ کا لیکن یہ جو فگر ہم نے دیا ہے دو تین سو سڑسٹھ جو سم وہ صرف پاکستان کا ہے صحیح پاکستان میں دو تین سو چھیاسٹھ جو ہے وہ مدارس المدینہ ہے کتنے طلبہ ہیں اس میں ایک لاکھ دس ہزار اور سم کچھ میں نے اس فگر بیان کیا ہے سبحان اللہ مدرسہ المدینہ کے اندر کیا خصوصیات ہیں آپ کچھ اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیں اصل میں تعلیم اور تربیت دونوں الگ ہو گئی نا جس سے ہمیں نقصان ہوا ہے مدرس المدینہ تعلیم و تربیت دونوں کا نام ہے سبحان اللہ وہاں قرآن کریم پڑھایا بھی جا رہا ہے اور قرآن کریم کے مطابق تربیت کی جا رہی ہے تو اس سے الحمدللہ معاشرے میں اچھے افراد پیدا کرنے کا گویا کہ یہ ایک سسٹم ہے سبحان اللہ اتفاق ہوا پڑھنے کا یا مدرسۃ المدینہ میں پڑھانے کا نہیں یہ اس طرح مدس المدینہ میں ہمیں مدس المدینہ بالیگان ایک الگ ہی کلچر ہے لیکن اس طرح مدس المدینہ جو مدری منڈوں کا ہے نہ اس میں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے کیونکہ جب ہم مدنی ماحول میں آئے تھے تو ہماری عمر اکیس میری عمر اکیس سال تھی تو وہ تھا نہیں اتفاق اور, اور کبھی اس طرح مدسۃ المدینہ میں پڑھانے کے لیے بھی بھی مدری ماحول میں آتے ہی کسی اور سمت تھے ہمارا رخ چلا گیا تھا تو ہوا نہیں کبھی اتفاق اچھا یہ مدرسۃ المدینہ جو ہے مدنی منیوں کے لیے الگ ہے مدنی منوں کے لیے الگ ہے اور پھر ایک اور چیز بھی ہے مدرسۃ المدینہ بالغان وہ جدا وہ الگ ہے بالکص المدینہ الگ ہے مدرسۃ المدینہ بالغات الگ ہے آن لائن مدرس المدینہ آن لائن الگ ہے قرآن کی تعلیم تو بہت الحمدللہ للہ ربی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی قسم کی قرآن کریم کی تعلیم داود اسلامی کے مدنی ماحول میں ہو رہی ہے یہ میرا خیال ہے شاید ہی از دا ون آف دا بیسٹ بیسٹ آف آرگنائزیشن کہ یہ قرآن کریم کی اس انداز پر خدمت کر رہی ہے ایسی آرگنائزیشن میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کہیں اور رن کرتی ہے الحمد للہ یہ جو فگر ہے جنہوں نے بھی سنا ہوگا بہت بڑا فگر ہے اور دوسرا دعوت اسلامی کی جو برکات ہیں جو کہ اصل میں امیر علیہ سنت کے نظریں پیدے اثر سے ہے صحیح تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا جتنوں کو سکھایا ہے بہت بڑی قرآن آپ دیکھیے مدرسہ مدینہ مدنی منوں کی جو تاریخ ہے جب سے یہ قائم ہوئے ہیں آئی تھنک نائنٹی یا نائنٹی ون میں یہ قائم ہوئے میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو جیسے جی جی جی آگے پیچھے کوئی تاریخ ہو تو ایک آٹھ سال کا شاید فرق ہوگا بٹوین دس سیشن اس پیریڈ کے دوران پاکستان میں ففٹی نائن فارغ کیے گئے ہیں سکسٹی نائن تھاؤزینڈ ون ہنڈریڈ ٹھیک ہے آلموسٹ ستر ہزار کے آس پاس آپ سمجھ رہے ٹھیک ہے اور ہز کے جو ہے سوری ناظرہ کے جو فارغ کیے گئے ہیں وہ ایک لاکھ پچانوے ہزار سے پلس ہیں ون لیک نائنٹی فائیو تھاؤزینڈ اور سم پلس ہیں یہ ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ کی ہسٹری اچھا جی کن حالات میں بنا تھا اور جس وقت بنایا تھا اس وقت کسی کتنی شاخیں بنانے کا ارادہ تھا کن کن شہروں میں یا ممالک میں جانے کا ارادہ تھا حالات کا تو اندازہ نہیں ہے کوئی خاص اندازہ نہیں ہے کیونکہ جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تب مدرسۃ المدینہ مدنی منو کے قائم ہو چکے تھے ہمارے مدنی ماحول میں آنے کے بعد قائم نہیں ہوئے ٹھیک مدنی ماحول میں آنے سے پہلے ظاہر ہے کہ اس میں کئی جذبے ہوں گے کئی نیتیں ہوں گی اور بعض بہت واضح بھی ہوتی ہیں لیکن ڈیفینیٹلی اس میں قرآن کی تعلیم عام ہونا اور ایک آشکان رسول کے مدارس المدینہ کا مدنی جال کا بچھنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان نیتوں میں نمایاں ترین ہو اور ماشاءاللہ ملک بھر میں یہ پھیلتے چلے گئے اصل میں جگہ جگہ گنجائش تھی ہے اور رہے گی اچھا آج آپ نے اجتماع میں بیان بھی کیا ان کے اجتماعی آج بیان کرنے کے ساتھ تو مدنی منوں کی زیارت کی ہوگی آپ نے تو یہاں مسجد مدینہ مدینہ تو جب میں آ رہا تھا میں نے پہلے بھی عرض کیا دوبارہ ارض کروں روڈ پہ نا مدنی منی تھے اور وہ اپنے جو اس عمر کے تقاضے تھے اس تقاضوں میں جا رہے تو میں وہ بلی بارنے والے واقعے سے ریلیٹ کروں گا میں مسکراتا ہوا ہی آیا ہوں پہلے میں بیان کر چکا ہوں اس سلسلے میں ایک خوشی کی کیفیت تھی مجھے بڑا یہ روشن مستقبل نظر آ رہا تھا میں نے اسلامیہ کو کہا بھی بلی کا دعوت اسلامیہ مدنی چینل پہ آتے ہو باہر کھڑے دیکھیں یہ آپ کی سیٹ تو آگے بیٹھیں گے جو بچے جا رہے تو آپ کیسا فیل کر اچھا ہے مدنی منع امام میں ہوں مدنی ہولیے میں قرآن ہوں ہو اپنی عمر کے حساب سے بھی کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ بعض واہ کہتا ہے یا دعوت اسلامی کے مدرسے میں پڑتا ہے دعوت اسلام والا ہے پھر بھی یہ کرتا ہے میں کہتا یہ نہ ہوتا تو کیا کرتا ہونے کی وجہ سے کیا اس سے کام ہے جو نہیں کر رہا اس عمر میں مدنی منع کیا نہیں کرتے اس سے ہی اوائڈ کرتے ہیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر یہ کوئی کمزور کام یا بد اخلاقی والا کام بھی اگر یہ کرے بھی گزرتے ہیں تو کیا اس سے زیادہ کرنے والے بچے نہیں ہوتے یہ مدر داوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے پانچ پچاس ساٹھ فیصد کرتے ہوں گے دوسرا اسی نبے فیصد کرتا ہے تو عمر کے حساب سے کچھ نہ کچھ تو معاملات ہوتے ہی ہیں ایک ریلیشن بھی رہتا ہے کئی ایسے پروفیشنلز ملتے ہیں آج وہ کسی ایک منصب پر ہیں کسی ادارے میں لیکن وہ دعوت اسلامی سے وابستگی دینی لگاؤ جو بھی ہے ان کا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے مدرسۃ المدینہ میں ناگرہ پڑھا تھا یا حفظ کیا تھا تو آج وہ خواب دنیاوی طور پر کسی بھی منصب پر ہیں کہیں نہ کہیں ان کا ایک لنک جنہوں نے 92, 95, 96 تک اگر مثال طور پر حفظ کیا ہے فار ایگزامپل جی تو اس بائیس سال کی عمریں ہوں گی بارہ تیرہ چودہ سال جی ٹھیک ہے آپ ایگزامپل کرتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آج بارہ تیرہ چودہ سال بیس سال سے اوپر لے لیا بیس سال ہو گئے ٹھیک ہے تو آج ان کی عمر ہو گئی چونتیس سال پینتیس سال بالکل تو چونتیس سال پینتیس سال کے مدرسۃ المدینہ بالیگان سے فارغ ہونے والے جو حفاظ ہوں گے یہ بلا مبارک اگر میں ارد کروں تو شاید یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے بالکل پینتیس سال کی عمر کے جو حافظ ہوں گے جی تو یہ کہیں نہ کہیں تو اس پر بیٹھے ہوں گے نا کام کر رہے ہوں گے پھر آگے دیکھیے کہ ہمارے کئی ہزار حفاظ قرآن سنتے اور سناتے ہیں رمضان مبارکی میں میں تو یہ ہے لیکن بس بدقسمتی یہ ہے کہ حافظ بےچارہ حافظ رہنے میں ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پڑھتا نہیں ہے لیکن ایسا ایک بڑا اچھا چینج یہ آیا نائنٹی فائیو میں جامع المدینہ قائم ہوا درس نظام کا تو ایک تعداد ہے مدرسۃ المدینہ سے جو جامع المدینہ میں آ جاتی ہے یوں کہیے کہ وہ مزید محفوظ ہو جاتی ہے جب ہم لوگ پریکٹیکلی تھے جامع المدینہ میں تو کئی درجے ایسے تھے کہ جس میں 30% 40% جو طلبہ تھے وہ مدرسۃ المدینہ سے ہی پڑھ کر ڈائریکٹ آئے تھے تو جو جامع المدینہ کی پروڈکشن ہے اس کے پیچھے اگر دیکھیں گے تو ایک تعداد ہے جو مدرسۃ المدینہ سے ہی ان کا ذہن بنا قاری صاحبان نے بنایا ریلیشن تھا عالم بنے پھر آگے بننے کی بات ہے سد مدنی اللہ تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو ذمہ داران کو مجالسوں کو اور میں ضرور کہوں گا کہ وہ جنہیں دعوت اسلامی کو جو مدنی احتیاط دیتے ہیں ان سب کے لیے واقعی دعا بھی ہے اور ان کو مبارکباد بھی ہے کہ یہ بعض بعد آپ دیکھیں کہ کو کوئی ایک مدرسہ کھولتے ہیں ایک جامعہ کھولتے ہیں زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں جی بہت ہوتا ہے ان کے لیے حضر بہت ہوتا ہے ان کے لیے ایک مدرسہ ایک جامعہ <تصدق> بہت ہوتا ہے ان کے لیے آج اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے ملا تقریبا تقریباً ساڑھے چار سو کے جامع المدین الحمد للہ کم وقت تیس ہزار کے آس پاس اسلامی بائی اسلامی بہنیں عالمہ اور عالم بن رہے ہیں آج ہمارے پاس سارے بارہ سو کے آس پاس اساتذہ کرام ہیں جی جو پڑھاتے ہیں عالم بناتے ہیں اور سارے آٹھ سو سے زیادہ اسلامی بہنیں جو عالیما بنا رہی ہیں باجیاں ہیں ہماری مولما ہیں اور تقریباً دس ہزار کے آس پاس اسلامی بہنیں جو علیم عالیماں بن رہی ہیں انیس ہزار اور سم ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو عالیم بن رہے ہیں یہ الگ فیگر ہے فورٹین تھاؤزینڈ مور دین فورٹین تھاؤزینڈ مور اور لیس اور فورٹی برانچز کے ساتھ چالیس برانچز کے ساتھ دار المدینہ ہے جو بھی کھلے پانچ سال ہوئے ہیں کچھ کچھ اس میں کرائسس بھی چل رہے ہیں مسائل بھی چل رہے ہیں انسٹیبلٹی کی وجہ سے پراپرلی کئی چیزوں پر فوکس نہیں ہو پایا لیکن الحمد ابھی وہ بھی دور نہیں ہے مجھے کسی نے کہا تھا کہ یار میں اپنے مدنی منہ کو اطلاع ملی تھی کہ وہ مطمئن نہیں ہے مدنی منا نکالنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کسی کو روک تو نہیں سکتے لیکن مجھے پتا ہے کہ ہم کرائس سے کس طرح نکل رہے ہیں اور ان شاء اللہ بہت جلدی نکل جائیں گے پھر اس کو کہہ دینا کہ شاید سفارش سے بھی داخلہ نہیں ملے گا دعوت اسلامی والوں کو چاہیے کہ اس ہمیشہ اپنے اداروں کے ساتھ اور اپنی تنظیم کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے کسی نے کہا میں کہا میری اپنی دو بچ... میرے اپنے دو بچے دار میں پڑھ رہے ہیں کئی کرام, ہمارے کئی مفتیاں کرا ہمارے کئی اساتذہ کرا ہمارے موبائل لیکن آپ کے دونوں بچے دار میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. تو ہم تو اپنی تحریک کے ساتھ وابستہ ہر چیز ہم کو ظاہر کمزوری کہاں نہیں ہوتی لیکن میں مانتا ہوں کہ آدمی اپنے بچوں کی پرائی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا لیکن تحریک کے ساتھ کمپرومائز یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اداروں کے ساتھ کمپرومائز زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو میں الحمدللہ رب العالمین بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ بھی ایک چھوٹے چھوٹے جہاز ہے دعوت اسلامی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جو کہیں کہ بھوار آ جاتا ہے تو اس میں کودنے والے دعوت اسلامی والوں کو نہیں ہونا چاہیے رہے ان تھوڑی دیروں میں ہموار سفر شروع ہو جائے گا مدینہ میں ویسے نارملی طور پر الحمدللہ اچھی پوزیشن بھی ہے اور ویسے اور یہ ایک سوال نہیں ہو سکتا کسی کے ذہن میں کہ براہ راست ہیں مدری چینل پر ہیں اور ایک آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑا ہے اگر اس کو نہ بیان کیا جاتا تو نہیں بیان حرج نہیں ہے کیا حرج ہے ایک ہوتا ہے بات بات کرتے مدسۃ المدینہ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, ہے کار کرتے کوئی جامع المدنی کارکردگی تو اچھی بولی ہر جگہ ہوتی ہے پلس منٹ آپ کا ایک بدن ہے کبھی اس میں درد ہوتا ہے کبھی وہاں درد ہوتا ہے ایک بدن پورے کے پورا صحت بھی نہیں زیادہ ادارے اور تنظیمیں کہاں سے چلیں گے ویسے بھی پروفیشنلزم کے نام کے ساتھ میں کہو کمپلین پہ کوئی ادارہ نہیں چلتا کمپلینس کے ساتھ ہی ادارے چلتے ہیں اور پرابلمس کے ساتھ ہی ادارے چلتے ہیں کبھی زیادہ کبھی کم لیکن ادارے کے جو چونکہ دارو دعوت اسلامی ایک پبلکری آرگنائزیشن ہے تو میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے داوز اسلامی کے ساتھ وابس اسلامی بھائیوں کو بہت ساری چیزوں سے اپڈیٹ کرتا ہوں گفتگو میں بات ہوگا میں آپ کو اپڈیٹ کر کے نکل جاتا ہوں تو اس سے ان شاء اللہ الحمد ہزاروں کو میں امید کرتا ہوں کہ فائدہ ہوتا ہوگا کہ یار ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو ہی رہا ہوتا الحمد للہ العالمین ہم یہ تکاف کرتے ہیں فیضان مدینہ میں ہزاروں صبر متخب ہوتے ہیں پچھلے دو تین سالوں میں سونے کے اور تھوڑے سے رہنے کے بنی اور اس میں ماربل نہیں تھا تو ماربل بھی لگ گئے یہ نہیں تھا تو یہ بھی لگ ہے کھڑکی کے کھیچے نہیں تھا کھڑکی کے کھیچے لگ رہے ہیں اے لگ, لگ گیا اے لگ گیا تو وہ لگ رہا ہے لگ رہا ہے لگ رہا ہے تو ہر چیز بنتے بنتے بنتی ہے ابھی تو ہوٹل تو ہے نہیں کہ جو پوری فرنیشڈ ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو لیں گے عبادت و نیکی کے کام ہیں عبادت و نیکی کے لیے کھول دیا جائے انشاءاللہ شاء اللہ خد بنتے ہیں آپ کے محلے میں صرف سینکڑوں مساجد ہوں گی جن جن میں آپ نے چٹائی اور پلسٹر پر آپ نے نمازیں پڑھی ہوں گی اور آج اس میں ماربل اور کالین بچھے ہوئے ہوں گے تو گریج والی ہر چیز ہو جاتی ہے گھر میں بھی گریج والی چیزیں ہو جاتی ہیں جب آپ گھر میں رہنے جاتے ہیں تو پھر دس قسم کی لائٹیں یہاں لگانی تھی یہاں لگانا تھا وہ یہاں لگانا تھا ہوتا رہتا ہے پہلے کنسٹرکشن پر کام ہوتا ہے پھر بیوٹیفیکیشن پہ بھی کام ہوتا ہے یہ مثال تو بھر موقع آئی ہے آپ کے پاس کون سے جو ابھی آپ بیان فرمے ہیں نا آپ پہلے کنسٹرکشن ہو جاتی ہے پھر ضروری چیزیں بن جاتی ہیں دیکھے نا پہلے سیمنٹ وغیرہ لگتی ہے ڈھانچہ کھڑا ہو گیا اس کے بعد رنگ ہوتا ہے رنگ ہونے کے بعد پھر ڈیکوریشن ہوتا ہے پھر لائٹیں ویٹیں لگتی ہے ہو ہی جاتا ہے ہو ہی جاتا ہے یار حضرت مولانا قاری محمد سلیم اتاری حافظ اللہ تعالی ہمارے ساتھ نبراہ راس کال پر ہیں رکن شورا سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سگری خیریت سے ہیں شاری سلیم صاحب ہمارے مدرست المدینہ جو ہے نا جن جی کا بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کے نگران ہیں رکن شورہ ہے, رکنے دل شورا دل ہے. اللہ، سبحان اللہ. بہت بڑے آدمی کو لے لیا صاحب کے کے نام ساتھ برکت دے دے اچھا مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے کہ کس موضوع پر آپ لوگوں کا کلام ہو رہا ہے اور کیا ہو چکا ہے کیا نہیں ارے سرے میرے ساتھ بڑے عجیب لوگ بیٹھے ہیں یہ بتاتے بتاتے کچھ بھی نہیں ہے ابھی آپ بس اب آئے ہیں تو آپ دیکھو ان کی مرضیوں کے جہاں سے سوائیں گے سوال کریں گے ابھی اسد بھائی نے ایک سوال کر لیا آپ ارے صاحب کاری بہت سارے اسلام بھائی ہیں مبلغین مبلیدین کراد بھی جانتے لیکن آپ کے نام کے ساتھ کاری کیوں لگتا ہے بس وہ بعض کاری ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مشہور ہو جاتے ہیں کاریوں کے نام سے نا تو میں ایسا ہی کاری ہوں پہلے کاری ہونا تو تسلیم ہے بعض کاری ایسے ہوتے ہیں جو کاری کے ساتھ مشہور ہو جاتے ہیں ایسے کاری ہوں ٹھیک ہے کاری صاحب بس پیر کاری فرما دیتے میں ہو ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ دراصل مدینہ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ دیجئے آپ ماشاءاللہ اللہ شعبے کے دکنے مرکزی مہینے سے بھی ہیں تو کتنی اس کی ڈائمینشنز ہیں مجرس المدینہ کی کتنے جہات ہیں کتنی شاخیں ہیں کتنے طلباء ہیں کچھ اس حوالے سے کس طرح سے یہ کام کر رہا ہے ارشاد فرمائیں ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں نے کلام تو اس میں فرمایا ہی ہوگا اے، تقریباً اے، اس وقت جو ہمارے ریکارڈ میں مدارس آئے ہیں تو مدارس المدینہ الحمدللہ بے شمار ہیں لیکن جو ہمارے ریکارڈ میں اس وقت ہیں وہ دو ہزار تین سو پچہتر مدارس المدینہ ہیں اس وقت یہ پاکستان کی میں آپ کو تعداد عرض کر رہا ہوں اور الحمدللہ للہ تقریباً ایک لاکھ دس ہزار تین سو انہتر یہ اسٹوڈنٹ اس میں پڑھتے ہیں الحمدللہ مدنی منع مدنی منیا اور الحمدللہ اس سال حفظ کرنے والوں کی جو تعداد تھی مدنی منع اور مدنی منیا ملا کر یہ تقریباً فورٹی فائیو ہنڈریڈ ہیں فور تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ یعنی تقریباً چار ہزار پانچ سو تعداد ہے الحمدللہ جو اس سال مدارس المدینہ میں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور جنہوں نے دیکھ کر قرآن مجید پڑھا یعنی ناظرہ پڑھنے والے وہ الحمدللہ للہ سولہ ہزار سے زائد مدنی من اور مردنی منیا ہیں جنہوں نے الحمدللہ ناظرہ نادرہ قرآن مجیب ختم کیا ہے اور اس وقت تک جو ہمارے ریکارڈ میں ہے کیونکہ ہمارا ریکارڈ زیادہ پرانا نہیں ہے جو ہم نے رکھا ویسے تو مدارس المدینہ ماشاء اللہ یہ ارلی نائنٹیز سے چل رہے ہیں تو اس وقت سے تو ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ریکارڈ ہم نے بنایا تو اس وقت سے اب تک تقریباً ستر ہزار کے قریب مدنی منع اور مدنی منیا نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اور ناظرہ کرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً ٹو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ہے یعنی تقریباً دو لاکھ مدنی منع اور مدنی منیا اب تک نازرہ قرآن مجید ختم کر چکے ہیں الحمد اللہ اللہ تبارک آپ کے شعبے میں مزید برکت ادا فرمائے آپ ماشاء اللہ رکنے مرکزی مجرس شعورہ بھی ہیں اور مرکزی مجرس شعراء کے کچھ مدربی مشورے ایسے ہوتے ہیں جس میں اراکینوں اور نگرانی شعرا ہی جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں نگرانی شعراء کی کوئی ایک خاصیت جو آپ نے نوٹ ڈاؤن کی ہو ارشاد فرمائے میری تعریف کروائی جا رہی ہے خاری صاحب اللہ کی تعریف اگر ان کی خاصیت, خاصیت پوچھنی ہے تو مدنی چینل کے ناظرین سے پوچھیں مدنی چینل کے سامعین سے پوچھیں کہ وہ نگران شورہ کے بارے میں کیا فرق ہیں بہرحال یہ ہے کہ الحمدللہ للہ وجل بے شمار خصوصیات کا حامل میں نے ان کو پایا ہے یہ اور بات ہے کہ آپ ان کے سامنے پوچھ رہے ہیں اگر سامنے نہ پوچھتے تو ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اور بھی بتاتا لیکن الحمد للہ خار صاحب یہ تو حکومت چک گئے آپ تو نہ چکیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مجھے امید ہے کہ پوچھ رہے ہوں گے نا کہ تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اور سامعین کو پتہ چلے کہ وہ کسی عام حقیقی کی بات نہیں سن رہے بلکہ الحمد ایک ایسی شخصیت کو وہ سن رہے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں الحمدللہ نیکی کی دعوت کا کام عام کرنے میں اس وقت جو نگران شورا کا ایک رول ہے وہ کسی بھی طور پر ناقابل فراموش ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ایڈمائریبل آپ کا کام ہے اور میں تو بالخصوص اس کو لوں گا اپنے سدرن افریقن کنٹریز کے حوالے سے کہ تقریبا پانچ سال سے میں نگرانی شعرا کے ساتھ مجھے سعادت حاصل ہوئی ساؤتھ افریقہ میں سفر کی تو اس پانچ سال کے قلیل عرصے میں الحمد للہ نگرانی شعرا کی جو پرسنل ایفرٹ ہیں ان کی وجہ سے تقریبا پچاس مدنی مراکز دعوت اسلامی نے قائم کیے ہیں ساؤتھ افریقہ میں اس میں کچھ جگہ جائے نماز ہیں کچھ الحمدللہ ہماری مساجد بنی ہے مدارس کا ایک نظام ہے جامع المدینہ قائم ہے اور دورہ حدیث الحمدللہ اس سال کمپلیٹ ہو رہا ہے وہاں پر تو یہ کوششیں ہیں یہ صرف یہ تو میں صرف ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہا ہوں آپ اگر افریکن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ایسا ہے یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں یو کے میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں پر بھی نگرانی شورا کی کوششیں ہمیں نظر آتی ہیں اور اگر پاکستان میں دیکھتے ہیں تو میں بلا مبالکہ یہ بات کہوں گا کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی جو وش ہوتی ہے جو آپ کی خواہش ہوتی ہے اس خواہش کو جو عملی جامہ پہنانے والی شخصیت ہے وہ کوئی اور نہیں ہے سب سے پہلے وہ شخصیت ہمارے نگرانی شورا ہیں کہ امیر علیہ سنت آنکھوں کو جو ٹھنڈا کرتے ہیں جو ان کے دل کو سکون پہنچاتے ہیں اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اکاتور عالیہ اقوال عالم میں مدنی کاموں کی دھومیں دیکھنا چاہتے ہیں نگرانی شورا ان میں کوششیں کرنے والے لوگوں میں سر فہرست ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ نے وقت عطا فرمایا اللہ آپ کو سلامت دعا مدنی چینل کے ناظرین شورا کے بارے میں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ یہ ان شاء اللہ یہ بھی ابھی ساؤتھ افریقہ کے بات چلے تیرہ دن میں کمو بیش پونے دو سو گھنٹے کی مدنی چینل انگلش کے لیے ریکارڈنگز ہوئی نگرانی شورا کے جدول کے دوران ایک گھنٹے تقریباً تیرہ دن کے اندر بڑا ایک ایکسکلوزو تھا کبھی انشاءاللہ موقع ہوا اور آپ کا اس طرح کا ہوا جدول تو بہت ساری اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو ہم سب کے لیے سیکھنے کی ہیں nee, بہت, بہت کچھ ماشاءاللہ تحریک دعوت اسلامیہ نے کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں ہوتی تھوڑا سا یہاں چونکہ ہم تنظیم کے ساتھ چلتے ہیں نا چلتے ایک ہی شخصیت کے پیچھے ہیں باقی ہم کسی شخصیت کو یوں مطلب کہ نہیں ہوتا اور یہ اس تنظیم کی بقا اور اس تنظیم کے نظام کی خوبصورتی بھی یہ ہے کہ تحریک ایک شخصیت کے پیچھے چل رہی ہے وہ ہے حمید سنت کی شخصیت سبحان اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے نا تو تقسیم ہو جانے کا ڈر ہے یہ یاد رکھیے گا دوسری بات میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے جیسے کہا کہ حمیر سنت جو چاہتے ہیں اس کی طرف اب عمران اس کی طرف جانے کے کی لیے کن کو کہے گا عمران تو چار دیواری کے اندر کسی حد تک قید ہے یہ تو کہیں دوڑتا بھاگتا اتنا خاص نہیں ہے کئی کئی ملک سے باہر کبھی چلے گا چلے گئے ڈیفینےٹلی کہ جب کوئی امیر سنت کی کوئی سی خواہش کیا ہوگی مشورے سے چیزیں آتی ہیں تو یہ آئے گی تو ڈیفینےٹلی میں نے کہنا کس کو ہے اراک کو بیسیکلی جو میری جو کور ٹیم ہے جو مین مجلس ہے جو مین جو مشاورت ہے یا مین جو پارٹنر ہے مطلب جو ساتھی ہیں وہ کون ہے اراکین شورا ہے تو ڈیتھ مینس کہ جب ان کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اب یہ کام ہم نے کرنا ہے اچھا پھر اس پہ ہم مشورہ کرتے ہیں ماشاء اللہ ایک پورا سسٹم میں بیان کر دوں تاکہ کہ کہیں بھی کوئی کمزوری یا جھول نہ رہ جائے اب امیر سنت کی جب بھی کوئی خواہش آئے گی یا تیری ہماری کو خواہش آئے گی ایسے تو محمد علی نے کہا یہ ہونا چاہیے حجی شاہد نے کہا یہ بھی ہونا چاہیے شورا کا کام یہی ہے کہ وہ کریٹیوٹی کی طرف جائے گی اور جو ایشوز ہیں جو پرابلمس ہیں اور جو کمپلینس ہیں ان کو ریمو کرنے کی کوشش کرے گی ڈیفینیٹلی یہ شورا کے کور ورک ہیں تو جب یہ ہوگی تو سارے مل کے کوشش کرتے نا تو اب اسی میں اگر امیر سنت کی کوئی سی چیز آئے گی کہ ایسا ہونا چاہیے اب اسا کا جو ہے ماہنامہ فیضان مدینہ لے لیں چلے ایک جسٹ ایگزامپل لیتے ہیں لیٹسٹ ایک چیز ہے جو بالکل نئی نہیں دعوت اسلامی نے جس چیز کو اس پر لیا ہے آن کیا ہے وہ ماہنامہ ہے منتھلی میگزین ہے ماہنامہ فیضان مدینہ ٹھیک ہے جو انشاءاللہ اس کا دوسرا شمارہ یہ دو فروری کو اللہ نے چاہ تو چھپ کر آنا شروع ہو جائے گا اب جب امیر وسنت یہ فرمایا کہ لانا ہے مشورے ہوتے ہیں نا ہاں اب وہ تک اس کو آنے کا فائدہ ہے اب وہ ہوگا فائدہ ہے اب لانا ہے اب لانا ہے تو اب جیسے مجھے جیسے آپ نے فرمایا تو میری ذمہ داری میری جگہ جو اور ہوگا سلمان بھائی میری جگہ ہوں گے تو ان کو فرمائیں گے کہ سلمان لانا ہے ماروز بھائی میں کہ ماروز لانا ہے ایک فلوں کا ایک کام کرنے کا وہ ہے نا کہ بھائی اس کو کہنا ہے تو میں نے اس کو کہنا ہے اس کو کہنا ہے یہی پوری دنیا کا سسٹم اسی طرح چل رہا ہوتا ہے دعوت اسلامی سسٹم کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے اب انہوں نے مجھے کہا فور ایگزامپل تو میں نے کس کو کہا میں نے کہا شاہد مدنی کو جو ہمارے المدینت العلمیا کو دیکھتے ہیں اور اس شعبے کی ایک مجلس بنی اس کے نگران شاہد مدنی بنے ان کو کہا پھر حاجی امین ہیں جو ہمارے مقت المدینہ کو دیکھتے ہیں ان کو پھر ان کے ساتھ تو ایک پوری ایک سٹیک ہولڈر جو ہوتے ہمارے ان کا ایک کمپریہنسو قسم کا مدنی مشورہ ہوگا تو ان کے سامنے ساری چیزیں رکھی جائیں گی اس کا پلس ون رکھا جائے گا اب میں نے تو آگے ڈلیور کر دیا نا होना اپ ہونا دیکھتے رہنا یہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے جو اس پر کام ہو رہا ہے وہ عمران نے کر رہا عمران نے اگر ایک مرتبہ چار پانچ گھنٹے کا مدھی مشورہ کر لیا اب مجھے ایک دو دو گھنٹے کے مدی مشورے کرنے آدھے آدھے گھنٹے کے لیکن پندرہ پندرہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے جو اس پر کام کریں گی وہ ہماری وہ مجلس سے جو بن رہی ہے جو اس چیز کو اب امپلیمنٹ کروا رہی ہے ان کو پتا ہے ٹائم بھی کم ہے ڈیوریشن بھی ایسا ہے تو تحریر بھی لانی ہے پچھلا شمارہ تھا اس میں ایک سے زیادہ مضامین ایک ایک نام کے تھے اس کو ہم نے اس بار ریڈیوس کیا ہے کہ کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بیوٹیفیکیشن بھی آئی ہے نا تو یہ ہوگا تو یہ سب چیزیں تو الحمدللہ کسی کوئی ایک نہیں ہے یعنی اگر میں مائنس ہوں تو تحریک میں کوئی مائنس نہیں ہے کوئی اور آ کا کر وہ کام کرے گا دوسری بات خستی اللہ کے دین کا کام ان تنسر اللہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تمہارے مددگار پیدا فرماتا ہے اور الحمد دعوت اسلامی میں ایک تعداد ہے جو متقی ہے اللہ مجھے ان کا صدقہ نصیب کرے جو متقین کام کرنے پر آتے تو ان کی ایسی مدد ہو جاتی واحل اللہ فرماتا ہے ان اللہ ماحل متقین اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے خزان عرفان میں لکھا ہے کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں کامیابی نصیب فرماتا ہے یہ مدد ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ مَعَل تو یہ چیزیں دعوت اسلامی کے ساتھ اسپرچلٹی کے ساتھ ایسی اٹیچ ہیں کہ جن کا انکار بالکل دین دہاڑ ہے سورج کی روشنی کا انکار کرنا وہی وہ کرے گا جو اندھا ہے آنکھ والا نہیں کر سکتا تو الحمد للہ نے شورا اللہ ان کو سلامت رکھے ہر ایک اپنی جگہ پر اب میں جا کر اعلان کر کر آ جیسا ابھی قاری سلیم صاحب نے کہا کہ پچاس مسجدیں اور مدری کے شامل ہوئے تو میں تو اعلان کر کر آ گیا لیکن اس کے پیچھے کام کس نے کیا وہاں کے مشاورت کے نگران نے قاری سلیم صاحب کا وہ ہے یہ فالو اپ تو دیٹ اس سسٹم اب یہ الگ بات ہوتی ہے کہ بھائی سیرا کسی ایک کو دے دیں تو وہ کسی اور کو دے دیں یہ ہوتا ہے یہ بھی محبت ہے یہ بھی تحریک کا ایک محبت بڑا انداز ہے کہ میں کہوں گا کہ وہ وہ کہیں گے یہ یہ دعوت اسلامی کی بیوٹی ہے اور میں کہتا ہوں یہ دیکھ کر اگر آپ نہیں ہیں تو دعوت اسلامی میں آ جائیں کہ ایسی بیوٹی آپ کو شاید ہی کہیں ملے گی سبحان مرحبا ماشاءاللہ آج آپ نے امیر لسنت سے بھی وقت لے لیا جی یا مجلس نے آج وہ جو آپ آج الحمد للہ ایسا بارد بارد ہوا دلوقتي. کہ وہ مدنی مذاکرہ ہے رات میں جی. جدبل میں نہیں تھا لیکن ماشاءاللہ یہ ہمارے جو افسینی کابینات جو میاں والی اور بکھر لیا اور اطلاع کے جسلام بھائی جمع ہوئے ہیں انہوں نے, انہوں نے رکنا ہے ایک تعداد نے پھر ہمارے کورسز کے بھی اسلامی بھائی ہیں تو پھر الحمدللہ ہمارے یو کے وغیرہ کے جو بارہ ماہ کے جو مسافرین ہیں وہ بھی ہیں تو پھر ہم نے رکھ لیا الحمدللہ آج رات کو مدنی مذاکرہ یعنی یوں سمجھے کہ نیا سال نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے نئے مہینے کی پہلی تاریخ کو الحمد مدنی مذاکرہ بھی اور مغرب کے بعد سے یوم کفل مدینہ بھی شروع ہو رہا ہے دیکھیں یہ بھی تحریک کی خوبصورتی ہے کہ دنیا بولنا سکھاتی ہے یہ تحریک بولنا تو سکھاتی ہے مگر بولنا سنت کے مطابق سکھاتی ہے اور یہ تحریک خاموش رہنا سکھاتی ہے کہ آپ دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طویل خاموشی والے اوساف کے مالک تھے تو یہ الحمدللہ للہ یوم کفل مدینہ یعنی کہ گناہوں بڑی اور فضول گفتگو سے خود کو بچانا ہے آج غروب آفتاب سے لے کر کل غروب آفتاب تک یہ ایک مشق ایکسرسائز ایک ہے جو مہینے میں ایک دن کرائی جاتی ہے تاکہ مہینے بھر اس کا اثر اللہ کرے ہم پر باقی رہے آمین میسیجز, میسیجز, میسیجز ہیں مدینہ تلولیا ملتان شریف سے غلام عباس بھائی فرما مرحبا سبحان اللہ سلسلہ میں حاضر ہوں مدینہ مدینہ ہے حادی محمد عمران اطاری صاحب کے بیانات بہت اچھے ہوتے ہیں خصوصاً آج کا ان کا بیان جو انہوں نے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں میں اور مدنی منیوں کے سرپرستوں میں کیا میں مدرسۃ المدینہ کی تقسیم اسناد پر بھی آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے مبارک دن ہزاروں مدنی منوں اور منیوں نے قرآن پاک کا ناظر اور حض مکمل کیا یہ بے شک امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کا انقلابی قدم ہے اچھا شاد سے ملاد رضا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ نگرانی شورا حاجی محمد عمران اتاری کی عمر کتنی ہے اور ان کی برتھ ڈے کب آتی ہے میری چار جماعت چار جماعت الخرا ہے اولا فرمایا تھا چار جماعت اولا تیرہ سو جو وہ نہیں ہجری جو موبائل فون میں آپ ڈالتے اور وہ نکال آتی ہے تو یوں میں نے لی ہے آٹھ جولائی انیس سو ستر ایٹ سیون سیونٹی یا آپ ڈالیں گے تو شاید یہی آ جائے گی تو یہ ہے میری تاریخ جب میں پیدا ہوا اور میری عمر اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو میرا خیال آلموسٹ فورٹی سیون کے آس پاس پڑے گی اگر مدنی تاریخ کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو اگر مدنی کے ناظرین بھی اپنی ہجری جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ نکالنا چاہیں تو بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کی مجلس سے آئی ٹی کی ایک زبردست اپلیکیشن ہے اوقات الرات اس کو جو ہے وہ انسٹال کریں اور اس میں ہجری کیلنڈر بھی ہے اس کے ذریعے سے بھی معلوم کر سکیں نکال لیا ہوگا وہی ابھی میں نے بلوچستان سے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ لبیک میں آپ سب کو سلام نرمی موضوع نرمی و آسانی سے متعلق آپ بہت اچھی معلومات دے رہے ہیں اللہ آپ سب کو خوش رکھے ایک اسلامی بھائی فرما رہے ہیں کہ بعض ذمہ داران جو ہوتے ہیں ان کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے کسی ادارے ش... کسی چی... کسی کی کسی تنظیم کی اور وہ جذباتی اور غسلے ہوتے ہیں تو اب وہ ذمہ داری چھوڑ دیں کام کرنا چھوڑ دیں کیا کریں مزاج بدلیں کیا کیا چھوڑیں گے ایک ہی چیز چھوڑیں جو چھوڑنے کی وہ چھوڑیں جو رکھنے کی وہ رکھیں ایک اور اسلام بھائی فرمانے نگرانی شرح کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اسلام بھائی بہت صلاحیت ہوتے ہیں ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور لیکن ان کے کچھ حالات معاشی حالات سازگار نہیں ہوتے جس کی وجہ سے یہ مدنی کام نہیں کر پاتے تو کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ یہ مدنی کام بھی کر لیں ان کی ترکیب بھی بن جائے مدنی کام کریں میرا مشورہ یہ ہے انشاءاللہ اس مدنی کام کی برکت سے اللہ نے چاہ تو آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے کیونکہ جب آپ دین کی مدد کریں گے دین کا کام کریں گے سنتوں کو عام کریں گے تو میرے رب کی رحمت سے ایسا ہو جائے گا کہ وہاں سے رسک ملے گا جہاں پر آپ کا گمان بھی نہیں جاتا یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تو جو پریکٹیکلی ہی ہیں کہ جو علم دین سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معیشت میں برکت عطا فرماتا ہے اللہ تو اللہ بہت اللہ سارے فضائل ملیں گے انشاءاللہ تو جو واقعی کرائسس کا شکار ہے اس کو تو میں کہوں گا کہ مدنی کافلوں کا مسافر بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھے گا کہ کس طرح غیبی مدد ہوتی ہے ویسے تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رش دیتا ہے جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں جاتا تو یہ یہ... کرے کہ پہلے روزگار اچھا ہو جائے پھر مدنی کا. یہ تو روزگار اچھا کرنے کے لیے میں راستہ بتا رہا ہوں اللہ اگر روزگار نہ بھی ملا تو نیکی تو ملے گی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی ہے سبحان اللہ Uh, مدد جن کے ناظرین سسر آپ نے دیکھا اور یہاں ایک سیگمنٹ بھی ہم نے شامل کرنا ہے مکمل کیجیے دکھائیں جی اسکرین پر اور آج آج مکمل کیجیے بتائیں یہ لفظ کیا ہے واہ سبحان اللہ ٹی لکھا ہوا لگ رہا ہے جی صحیح لاسٹ ورڈ ہے پہلا لفظ ہے لفظ ہے گھڑی بھی لگائے گی اچھا وہ تو ہوتی ہے ہماری انگریزی کی لیکن لفظ جو ہے وہ اردو کا بھی ہو سکتا ہے عربی کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہاں جی ہے اس میں جی مزید نہیں ویسے ہو نہیں گلتی ہوگی کیا ہے مسلمان میں آپ کے لفظ پسند جی آپ کے لفظ پسند ہے اچھا یہ تھوڑا سا روکیے گا ایک کنفیوژن دور کر لیجئے گا کہ اس میں جو وڈ بنے گا کیا وہ وڈ اردو ہی کا وڈ بنے گا یا اس کے مائنڈ انگلش ہی بنے گے یہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے نا یعنی رومن اردو میں کوئی چیز رومن ہاں جی ہر کسی کو پسند ہے جی ہر کسی کو پسند ہے جو ہے لگائیں جی گھڑی ٹھیک ہے جی نہیں ہے جی اس میں میرے خیال سے ہاں جی ہے کیوں اس میں نہیں نہیں کیوں نہیں کیوں دینا بھی نہیں ہے ابھی اور سے جیلانی سے مدد لینے تو کام بن جائے سبحان اللہ برحبات جی گھڑی تجلی برداشت نہیں کر سکتی اے اے ہے جی اس میں میں روز بھائی سارے ہلا رہے ہیں اس کے اندر اے دو اے ہیں جی واہ سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک بار دوبارہ یاد دلا دیں گے نگرانی شورا کو اس لفظ کا بالکل پتہ ہی نہیں ہے نا کہ یہ ہے کیا ہم نے نہیں بتایا بھائی یعنی ابھی پہنچنا یہ بھی نہیں پتا کہ اردو کا ہوتا ہے انگلش کا اور ہے وہ ابھی پتا چل گیا چلے گڑی اسنا میں چل رہی تھی دنی اسنا بی بی بی تو شاید نہیں ہے اس میں نہیں نہیں بی نہیں ہے اب تین لفظ تین ہر فری تین حرف ہیں اور ایک غلطی کی گنجائش باقی ہے اس کی غلطی کی گنجائش یہ ختم ہو جائے گی اللہ اللہ اللہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے ہر چیز کی اجازت ہے جی فری جی ہے ویسے ابھی جو ہے اگر آپ نگران اور عمران سے مروز لے لی لیں ایس نہیں نہیں ایس, ایس تو شاید نہیں ہے اس میں نہیں نہیں ایس ایسے اب غلطی گنجائش نہیں ہے نا جی نا سلمانگر اور عمران اگر اس سے مدد لی جائے جس جس سے مرضی رہے مرحبا باغ سے بھی متبادر ہو سکتا ہے جی تب نہیں ہو سکتا ہے بتا رہے تھے ایسے نہیں ہے ایسے پوچھ لیا تھا میں نہ جی پوچھ لیا تھا سوری یہ ہے کہ آپ کو بھی بہت پسند ہے جی آپ کو بہت پسند ہے آپ کو اس پوچھ نہیں اب تو غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے غلطی کی گنجائش نہیں نہیں کریں گے بھائی صحیح صحیح بتائیں نا آپ اپنے منصب میں اور اپنے نام میں تو اور کریں گے اپنے منصب میں میں نے جملہ بولا تھا باغ سے تبادل ذہنی ہو سکتا ہے ناظرین کو بھی شاید سمجھنا یہ تبادل ذہنی کیا ہوتا ہے آپ تو سمجھ سکتے ہیں کھلے آنکھ میں اگر یہ سیگمنٹ ہو تو اس وقت سلمان بھائی کی آواز کا اندازہ لگ ہے میں کرنے نہیں دوں گا میرے پاس جی ٹائم ختم ہو گیا حضور کب کا ٹائم گھڑی پوری ہو گئی اللہ اللہ این این تو ہوگا اس میں جی این ہے ہو ہو ہو ڈبل این ہے جی ایک ہی رہے گا پیچھے ایم ایم ایم ایم فار محمد کہہ رہے ہیں نا نہیں نہیں ایم نہیں ہے لا منت نہیں مجھے لگا منت ہے. نہیں. بند تو رہا ہے ایمس منتھ بنتو من رہا منت نہیں ہے جی لیکن باہر سے تو باتوں نے دیکھنی آپ کو منت کی طرف ہوا ہے آپ مجھے لا رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں ایم سے منت تو من رہا ہے نا جی منتھ لیکن ہماری مراد منت نہیں ہے مراد تک پہنچنا بھی عجیب حالت ہے بچوں والی بات ہوگی نا وہ بتاؤ جو میرے سوال کا جواب وہی دینا ہوگا نا جو طے سیدھا جواب ہے جی جنت مراد تھا اللہ ہم سب کو عطا فرمایا کے ناظرین سلسلہ آپ نے دیکھا اور سلسلے کا کوئی نہ کوئی سیگمنٹ جو ہے وہ رہ ہی جاتا ہے آج بھی جیسے واقعات کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لے ہی لیں میرے خیال سے ٹائم ہمارے پاس میرے ہے سنت کا آج مدنی مذاکرہ دیکھنا مت بولیے گا الحمدللہ جو باب المدینہ والے ہیں ان کو چاہیے کہ فیضان مدینہ جو میرا اعتبار بھی ہے عشاء کی نماز یہیں ادا کر لیں آٹھ بجے جماعت ہے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ مدنی مذاکرے کی ترکیب بنے گی اپنی اپنی آراہ اپنے قیمتی مشورے دیتے رہیے کس طرح سے سلسلے کو مزید بینیفیشیل بنایا جا سکتا ہے فائدہ مند بنایا جا سکتا ہے یہ بھی بتائیے کچھ اہم ترین کال ہے تو وہ بے شک دے دیا آخری کال بس تیسرا کرتے ہیں ٹھیک ہے مزنی چینل دیکھتے رہیے نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ اپنی سجیشن اپنی آراء اپنے مشورے یہ بتا سکتے ہیں ان شاء اللہ میڈیا جی مزنی چینل دیکھتے رہیے سلحیب صلی اللہ تعالی الحمد الحمد